وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے صلو اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یار رسول اللہ جمعہ مبارک کے دن مثالی معاشرہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کے فضل سے اس کے کرم سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے گزشتہ ہمارے سلسلے کا موضوع تھا شادیاں اس حوالے سے کچھ رسوم و رواج مدنی چینل کے ناظرین نے بتایا ہمیں کالز کی کچھ کالز شامل ہوئیں کچھ کالز شامل نہیں بھی ہو سکیں آج ان شاء اللہ ہم ان کالز کو بھی شامل کریں گے اور الحمد للہ ہمارے دار خالص کے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد جمیل تاری مدنی حافظہ اللہ تعالی میرے استاد بھی ہیں آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں ان کے مدنی پھول بھی شامل کریں گے اور نگران مرکزی مجلس شعورہ حضرت مولانا حاجب حامد محمد عمران تاری حافظہ اللہ تعالیٰ کے مدنی پھول بھی شامل کریں گے نے پچھلے سسرے میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ نان و نسکے کے حوالے سے ہم کچھ مدنی پھول انشاءاللہ شاء کے اندر ضرور شامل کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کی پہلے تو ہم پچھلی دیں گے پچھلے سسرے میں جو پینڈنگ تھی وہ کال دیں گے اور آج جس موضوع کو بالخصوص لینے جا رہے ہیں وہ ایسا موضوع ہے جس کی بنا پر گھر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ گھر کے اندر بےسکونی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نان و نسخہ اور خواہشات اور دولت مال کپڑوں اور دیگر آسائشوں کی طلب ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں ہمارے بچے اچھا لباس پہنیں ہمارے بچوں کا معاشرے کے اندر سٹیٹس ہو ہم علاج کروائیں تو مہنگا علاج کروائیں مہنگی دوائی لیں بعض اوقات لوگوں نے یہ خواب اپنے دل میں جو ہے وہ سجائے ہوتے ہیں اور اپنے ذہن میں ان خیالات کو جگہ دی ہوتی ہے لیکن آمدنی دیکھیں وہی وہ ملے گی آمدنی وہی ہوگی ارننگ وہی ہوگی مال وہی گھر پہ آئے گا دولت وہی گھر پر آئے گی جتنے انسان کے مقدر میں ہے جتنی انسان ایفرٹ کر رہا ہے جتنی انسان کوشش کر رہا ہے لیکن خواہشات اور مطالبات اور ڈیمانڈ کا بڑھاوا پیسے کی کمی کو بعض اوقات بیس بنا کر دلیل بنا کر گھر کے اندر جھگڑا فساد کا معاملہ ہوتا ہے تو آج انشاءاللہ شاء ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نگرانی شدہ سے کچھ ایسے مدنی پھول لیں کہ پیسہ دولت مال یہ ہمارے گھر کے سکون کی بربادی کا سبب نہ بنے جو فائنینشیل ایشوز ہیں یہ ہمارے گھر کے ٹوٹنے کا سبب نہ بنے اس پر انشاءاللہ ہم نگرانی شدہ سے مدنی پھول لیں گے اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہو اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں دیکھا ہو یا خود آپ کو پرابلم ایسا فیس کر رہے ہیں جو مال و دولت کے حوالے سے ہے جو خواہشات کے حوالے سے ہے ضروریات پورا نہ ہونے کے حوالے سے یا انسان تو ضروریات پوری کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ڈیمانڈ اور مطالبات یہ وہ ہیں جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ان کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا اگر آپ کسی ایسی سیچویشن سے گزر رہے ہیں دو چار ہیں ضرور کال کیجئے اور اپنا مسئلہ بتائیے انشاءاللہ ہم نگرانی شروع سے اس پر مدنی پھول بھی لیں گے اور قبل اس کی سات سے رہنمائی بھی لیں گے آپ کی کالز کا آپ کے میسیجز کا انتظار رہے گا مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں آپ باقاعدہ کال کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے ٹیلی گرام کے ذریعے سے فیڈ بیک ایٹ مدنی پر میل کے ذریعے سے بھی سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کچھ مشورے ہوں کچھ سجیشنز ہوں کہ کس طرح سے یہ نانو و کے معاملے کو ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے خوش اسروبی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اور یہ پرابلم جو ہے یہ ہمارے گھر کے ٹوٹنے کا سبب نہ بنے آپ کے سوچ رہے ہیں بالکل بتائیے انشاءاللہ اللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے جب تک آنے شروع آ رہے ہیں تو ہم آپ کی جو گزشتہ سے ویوستہ کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ پنجاب میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس گھر کی بہو کے میکے والے اس ڈیتھ والے گھر میں کپڑے وغیرہ اس پورے گھر والوں کے لیے لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ احمد جو تاریخ انصرف کر رہا ہوں یہ جو نگر شرا فرما رہے ہیں ابھی ایسا ہوتا ہے کہ شادیوں میں مانگتے ہیں اور پھر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر پہ آتے ہیں تو گھر پہ ہی مانگتے ہیں ایسا ہند کے صوبہ راجستان ہے ایسا وہاں پر ہوتا ہے کہ وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بہن بیٹیاں گھر پر آتی ہیں اور بغیر وہ جوڑے مانگتے ہیں اگر ان کو جوڑے نہیں دیے جائیں تو وہ اس کا اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیے تو شادیوں کے ٹائم پہ بھی مانگتے ہیں اور موت کے ٹائم پہ بھی مانگتے ہیں ہند میں ایسا ہوتا ہے ایک جی مزید اگلی کال کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمتہ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ میں پنجاب کے شہر گزارت طب سے کر رہا ہوں حضور اگر کسی بھائی کا والد فوت ہو جاتا ہے اور جو بہنیں گھر میں آتی ہیں نا ان کے ان کے کپڑے ان کے بچوں کے کپڑے وہ لے کے دینا بھائیوں کا حق بن گیا وہ بھائیوں کا بلڈن آ گیا ہے کہ وہ کپڑے لے کے دیں گی تو وہ جائیں گی ورنہ بیٹھی ہیں سسرال والے بھی ہاتھ کے بیٹھے ہیں کہ اس کا باپ ہو تو کیا کچھ لے کے آئے گی اس کے بارے میں کچھ انشان فرما دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام, السلام و اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب بڑے اچمبے والی کالز ہیں جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ خوشی کے موقع پر تحفہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے جی یعنی آپ خوشی کا موقع ہے آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں اب بالکل رلائبل سی بات ہے لوجیکل بات ہے اچھی بات ہے لیکن ایک غم کا سا ماحول ہے اور ایک سوک کا ماحول ہے اور اس کے اندر یہ طریقہ کار بنایا رسم بنائی ہوئی ہے کپڑے دینے ہیں یہ تو لاجیکلی بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا فرمائیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلم سید الانبیاء والمرسلین تین کالز یہ ہم نے سنی ہیں سوالات کیے ہیں لیکن اس میں مجموعی اعتبار سے دو باتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لڑکی کے سسرال میں ساس یا سسر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لڑکی کے گھر والوں کو آ, لڑکے کے گھر والوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنا یہ چالیسویں وغیرہ کے موقع پر یہ ایک پابندی رسم چل رہی ہے تو دیکھیں شریع اعتبار سے کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے جی تو اس کے ورثہ کے لیے لڑکی کے گھر والوں کا اس طرح کپڑوں کا ارینج کر کے دینا از, یعنی از خود خوش دلی کے ساتھ کوئی بھی دے کبھی بھی دے اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہے لیکن یہ مقرر کر دینا کہ اب میں کا موقع ہے تو اب لڑکی کے سرپرستوں پہ لازم ہے کہ ہمارے کل شریف کے موقع پر یا میں کے موقع پر اب وہ کپڑے دیں اب اس کے اندر لڑکے کے گھر والوں کے ایک ایک فرد کے لیے بھی بعض جگہوں یہ رسم ہوگی کہ کپڑوں کو بندوبست کر کے دینا ہوگا لڑکی والوں کے لیے تو یہ رسم شریع اعتبار سے درست نہیں ہے کہ اس کے اندر لڑکی کے گھر والوں کے اوپر ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے اب ایک تو میت کا غم ہے اب اس میت کے ساتھ پر لڑکی والوں کے اوپر یہ بوجھ آ رہا ہے کہ یہ اب کپڑوں کا بندوبست کرتے ہیں تو کوئی خوش دلی کے ساتھ تو ایسا کرے گا نہیں تو اس طرح سے مقابلہ کر میں تو سوچ رہا ہوں خوش دلی آئے گی کہاں سے ان کے گھر تو پہلے ہی ایک موت میت کا ماتم کا سامان ہے دکھ کا سامان ہے تو خوش دلی کہاں سے اس میں آئے گی ہاں تو اس طرح کرنا شریعت اعتبار سے درست نہیں ہے تو اس رسم کو ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیسے ختم کریں اس کو حضور میں ختم کروں کوئی اور ختم کرے ہمارے ایک بندے ختم کرنے سے تو ختم نہیں ہوگی نا جی اس کا تو پورا سسٹم بننا چاہیے ایک نظام بننا چاہیے اور اس کے تحت جو ہے یہ سارے ان چیزوں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا چاہیے اور ان کا سدے باب ہونا چاہیے اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا تو کیا فرمائیں گے جن کسی ایک کے کرنے سے تبدیلی تو آئے گی فرد سے معاشرہ میں آواز کون سنے گا ایک شور شرابا مچا ہوا ہے ہر کوئی بندہ اپنا جو وہ بجا رہا ہے تو آواز ہے وہ کہاں سنائی دے گی دیکھیے کوشش کرنے سے تبدیلی آئے گی کوشش کریں تبدیلی لانے کی کوشش کریں ایک ایک فرد اگر اپنے اندر اصلاح کرے گا تو معاشرے کی اصلاح ہوگی تو جہاں جہاں یہ رسمیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان رسموں کو ختم کریں آپس میں پہلے ہی طے کہ کسی بھی میں میت ہو تو وہاں پہ دوسرے والے پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا تو یہ آپس میں تبدیلیاں معاشرتی اعتبار سے جس طرح بہت سارے قوانین طے ہوتے ہوں گے تو وہیں یہ قانون بھی طے کریں کہ کسی کی فوجگی پر جسنا لڑکی والوں میں بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا نہیں ڈالا جائے گا تو آج اس گھر میں میت ہوئی ہے تو اس کی لڑکی کے اوپر اس کے گھر والوں میں بوجھ ڈالا جا رہا ہے تو کل ان کی بیٹی کے سسرال میں کسی کی میت ہوگی تو کیا ان کے لیے اس کا ارینج کرنا ممکن ہوتا ہے آسان ہوتا ہے یہ بھی دشواری میں پڑ جاتے ہیں نا تو ان کو چاہیے اس رسم کو ختم کریں کہ جس میں کوئی بھی آدمی بے دلی کے ساتھ اس طرح دینے کی رسم ادا کر رہا ہو تو یقیناً اس کے لیے اچانک اس طرح اموات تو اچانک ہی ہو جاتی ہیں تو اب اس کے لیے کسی بھی شخص انتقال ہوا تو اب دوسرا بوجھ آتا ہے یار اب اس کا انتقال ہوا اب اس نے ہمارے اوپر دس روپے پندرہ دار روپے جتنے افراد اتنے سوٹ تو اس حساب سے اتنے اخراجات ہم پہ لازم کر کے چلا گیا تو شری اعتبار سے جو چیز لازم نہ ہو تو اس کو اپنے اوپر اس لازم کر لینا دوسرا مشقت میں پڑ جائے اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اچھا دوسرا جو سوال تھا اس کے اندر جیسے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو چالیسویں کے موقع پر اس باپ کی جتنی بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں وہ آئیں گی جیسے کہ سوال میں بتایا گیا کہ وہ آئیں گے اور اپنے بھائیوں سے کپڑوں کا مطالبہ کرتی ہیں نہ دینے کی صورت میں جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے باپ کے چالیسویں کے موقع پر بہنوں کا اپنے بھائیوں سے اس طرح پرزور مطالبہ کرنا کہ نہ دینے کی صورت میں بھائیوں سے ناراض ہو جانا الجھنا رشتے داریوں میں فرق ہے آنا تو یہ رسم بھی شریع اعتبار سے کوئی لازم حکم تو ہے نہیں اب جب لازم نہیں ہے تو کسی سے مجبوراً اس سے اس چیز کا مطالبہ کرنا جس کو وہ دینے پر راضی بھی نہیں ہے تو اس سے اس حدیث مبارکہ سے اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں بغیر نہیں لیا جا نہ لی جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانت فرمائی ہے تو جب ایک لاٹھی جو زیادہ قیمتی بھی نہیں ہوتی جی. اس کی خوشدیلی کے بغیر رضامندی کے بغیر لینے کی حدیث میں ممانت فرمائی گئی تو کپڑے کا سوٹ کا مطالبہ کرنا بہنوں کا آ کر اور نہ ملنے کی صورت میں بھائیوں کو لانتان کرنا یہ غیر شرعی طریقہ ہے غیر شرعی فعل ہے تو لہذا اس رسم کو بھی ختم کرنا معاشرے سے ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا اور مثالی معاشرہ بن سکے اور ہمارے گھر جو ہیں وہ امن کا گہوارہ بن سکے بھائیوں کے گھروں پہ بہنوں کا آنا اچھا لگے ورنہ بھائیوں کو آنے والی بہنوں کا آنا کہ ابھی آ رہی ہیں وہ یہ کچھ لے کے جائیں گی نہ ملنے کی صورت میں جھگڑا ہوگا اب جو بھائی اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دروازے ان ہے بند کر دے کہ بھائی میں نہیں دے سکتا صحیح تو اپنے لیے آنے کے رستے کھلوانے چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خوش دلی سے بھائی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ مجبور ہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے اس پہ زور نہ ڈالا جائے بہنوں کو چاہیے کہ ہم اس رسم کا خاتمہ کر رہے ہیں اور آج سے ہمارے خاندان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بہنیں اپنے بھائیوں پہ بوجھ بنے اور یوں آ کے ایک تو چالیس میں کے جو اخراجات ہوتے ہیں ہم طور پہ اس کا ایک ارینج کیا جاتا ہے پھر مزید بہنوں کو کپڑے دینے کا معاملہ تو بہنیں اس معاملے میں اس رسم کی کاٹ کریں اپنے اس بات کا اعلان کریں گے ہم کپڑے نہیں لیں گے اور جو ہے اس کو ختم کریں گے ختم کریں اپنے خاندان میں سے تو ختم کریں حضور ہاں اس طرح ختم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک خاندان میں ختم ہوگی دیکھا دے گی دوسرے ختم کرنا ہر شخص چاہ رہا ہوتا ہے جی ختم ہو پہل کون کرے پہل کون کرے صحیح اب چونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے کپڑے مانگے تھے تو پھر ہم بھی لیں گے تو یہ ادلا بدلہ یہ چل رہا ہوتا ہے نا تو اس میں تھوڑا سا ایک آدمی کو تو ایکشن لینا چاہیے بارش کا پہلا قطرہ بن جائے بن جانا چاہیے مدینہ مدینہ مدنی چین کے ناظرین یہاں میں ایک اور بات بھی کہوں کہ داود اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بڑی پیاری باتیں جو ہے وہ سکھا رہا ہے اور جو فرسودہ رسوم و رواج ہیں جو ہمارے معاشرے کے ناصور بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے معاشرے کے سکون کو غارب کیا ہوا ہے ان کے سدے باپ کا ذہن بھی دے رہا میں ایک اور بات بھی کہ بھائیوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرنا چاہیے مجھے وہ دن آج تک یاد ہے کہ استاد جمیل صاحب میرے استاد بھی ہیں میں نے فکر پڑھی ہے استاد صاحب سے اور بڑی شفقتوں سے الحمد نوازا انہوں نے ہمیں استاد صاحب نے ایک مدری پھول ہمیں دیا تھا غالب دورہ حدیث شریف میں یا اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اپنی آمدنی میں سے اپنی بہنوں کا کچھ حصہ آپ جو ہے وہ رکھ لیں کہ اتنے پیسے میں جو ہے وہ اپنی بہنوں کو دوں گا اور آپ جو ہے وہ دیں اپنی بہنوں کو دیں بھلے وہ جتنی رقم ہو آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے پانچ سو روپے ہے ہزار روپے ہے کچھ بھی ہے یعنی آپ کچھ کریں اس کے حوالے سے استاد صاحب نے کہا تھا کہ بہنیں پھر ان کا جو دل خوش ہوتا ہے اور جو وہ دعائیں کرتی ہیں اس کی پھر انسان کو برکات الگ سے ہی نصیب ہوتی ہیں اور استاد صاحب نے بتایا ہمیں بتایا بھی تھا پورے درجے کو بتایا تھا کہ میرا بھی اس پر معمول ہے اور واقعی مدرین صلی ناظرین ہم نے دیکھا ہے اس پر عمل کر کے بھی اس کی بڑی بہار ہے اللہ ہمیں حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے حسن سلوک ہمیں کرنا ہے داود اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے اور جامعہ المدینہ میں بھی الحمد یہ تربیت بھی دی جا رہی ہے جامعہ المدینہ کے داخلے بھی شروع ہیں تو آپ اپنے مدری منوں کو اپنے مدری منوں کو جامعۃ المدینہ کا حصہ بنائیے یہاں پر ان کو درس نظامی کروائیے انشاءاللہ جس طرح علم دین کے حوالے سے ایک خزانہ بچوں کے ہاتھ میں آئے گا ویسے ہی اخلاقی تربیت اور معاشرے میں کس طرح اچھے طریقے سے رہنا ہے یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا تو ان رسوم و رواج کو جو فرسودہ رسوم و رواج ہیں ہم نے ختم کرنے کے لیے اپنا قدم جو ہے یہ بڑھانا ہے اور گویا کہ اس بات کا اعلان کرنا ہے اپنے عمل کے ساتھ اپنے اپنے حال کے ساتھ کہ ہم ان چیزوں کا حصہ نہیں بنیں گے جن سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے بہرحال اللہ ہمیں اس نے سلوک کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بننے سے اور انہیں ایزا دینے سے انہیں تکلیف دینے سے اللہ ہمیں محفوظ و ممون فرمائے آپ کی مزید کوز کو شامل کرتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم, ورحمت اللہ, وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ, وبرکاتہ ہمارے بنارس میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ پیجا والے دن مجید کے یہاں کچھ اوراد وظائف ہوتے ہیں مل کر اکٹھا عورتیں جمع ہوتی ہیں اور خاندان کی سب عورتیں دو سو کوئی تین سو کوئی پانچ سو اور لڑکی والے کے سسرال سے یا لڑکے والے سسرال سے کوئی ہزار کوئی دو ہزار روپیہ دیتا ہے تو سارا پیسہ اکٹھا کر کے پھر اسی پیسے سے بریانی بنتی ہے اور پھر اسی پیجے میں پڑھائی ہونے کے بعد وہ بریانی کھائی جاتی ہے تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ بریانی پیجیے گی کی کھانا کیسا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا عجیب سا عمل ہے یہ کیا کہوں اس پر کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں اس طرح جو میت کے حوالے سے ابتدائی دنوں میں جو کھانے پینے کا ایک سلسلہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے تو یہ چونکہ ایک موقع ہوتا ہے غمی والا غم والے موقع پر دعوتوں کا کھانے کا اب جیسے اس میں انہوں نے سوال میں بریانی کو بڑا فوکس کر کے اور بریانی کھائی جاتی ہے تو جو ایک انداز سوال کرنے میں اپنایا ہے اس میں اس لگتا ہے کہ شاید ایک بہت خوشی کے ساتھ اس بریانی کا ارینج کیا جاتا ہے موقع ہے غمی کا ایک سوگ والا ایک موقع ہوتا ہے غمی کا ایک موقع ہوتا ہے تو اس موقع پہ دعوتوں کا انداز اختیار کرنا شرن یہ ناپسندیدہ عمل ہے جو بھی ارینج ہو رہا ہے جی اب کسی کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے کہ دو سو دینا ہی دینے ہیں ہزار روپے دینے ہی دینے ہیں ہی ہی ہی اگر مسلمان اس طرح سو دو سو ہزار پانچ سو یہ دے رہے ہیں تو ان, خا... ان رقموں کے ذریعے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کو غریبوں میں تقسیم کریں اگر کوئی کھانے پینے اسال ثواب کی خاطر کوئی اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے تو فقرا غریب مستحق رشتہ داروں میں یا آس پڑوس میں دیگر مسلمانوں میں جہاں کہیں غریب ہیں ان تک پہنچایا جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے لیکن دعوت والی صورت اختیار کرنا کہ اس کو بھی دعوت ہاں بھائی جائیے گا کھانا ہے تو یہ دعوت والا جو انداز ہے نا یہ موت میت کے موقع پر مناسب نہیں ہے شرن یہ ناپسندیدہ عمل ہے یہ دو چیزیں میچ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو غمی کے موقع پہ خوشی والا انداز اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اصال ثواب کی خاطر فقارا غربا اب چاہے وہ جو آنے والے ہیں رشتہ دار جو جمع ہیں ان میں جو غریب ہیں ان کو کھلا جی دیں ان کو پیش کر دیں تو اس میں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دعوت والا پہلو ہو خوشی جیسا انداز نہ ہو جی کہ جی یہ مناسب عمل نہیں ہے یہ جو فخر نے اپنا انداز بتایا ہے کہ کسی سے پیسے لینا اس سے بھی لینا اس سے بھی اب جو افراد جمع ہے ان سے پیسے یہ لے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر یہ انداز ان کا جاری رہتا ہے اور یہ اس کا سدے باب نہیں کرتے یا اس کو روکتے نہیں ہے تو معاشرے پر اس کا کیا نقصان, کیا نقصان ہو رہا ہے بھائی ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا رواج ہے ان کا اپنا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے جو ان کے ہاں رشتہ دار آئے گا وہ پیسے نکالے بریانی بھی تو کھائے گا نا وہ تو پیسے اگر چار دے رہا ہے تو کیا اس میں ہر والی کون سی بات ہے تو اس میں اگر کوئی نہیں دے رہا تو اب اس سے مطالبہ کرنا اصل تو یہ ہے دیکھیں اس سے تو مطالبہ بھی ہوگا اور اس کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا بھی جائے گا آڑے ہاتھوں اس کو لیا جائے گا بات بھی لوگ جو ہے وہ کرتے ہوں گے تمہیں شرم نہیں آ رہی دو سو روپیاز تم نکال سکتے پیجے کے موقع پر آئے کھانا بریانی بھی تم نہیں کھانی ہے نا کھانا بھی تو کھاؤ گے نکالو پیسے یوں بھی ہوتا ہوگا بات نہیں تو دیکھیں یہ طریقہ کار جس میں آپ خلاصہ یہی ہے کہ یہاں مجبور کرنا ایک مسلمان کو نقصان کیا آپ فرما رہے ہیں آپ بالکل حق اور سچ حکم شریعت بتا رہے صحیح بتا رہے ہیں اگر اس کو نہ روکا جائے اگر اس کا سدے باب نہ کیا جائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا معاشرے میں کیا نقصان دیکھیں اس کا نقصان رشتے داریوں میں بھی فرق پڑتا ہے اب ایک آدمی غریب ہے وہ نہیں دے سکتا اس کو پتہ ہے پچھلی دفعہ موقع پر مجھے یہ جملہ کسا گیا تھا بریانی کھانے آ گیا پانچ سو نہیں دے سکتا پچھلی دفعہ ایک تانہ ملا تھا اب یہ مسلمان اب کسی کی موت نیت ہوئے اور تیجا ایک اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دیگر اوراد و وظائف جیسے سوال میں بھی کہا گیا تھا یہ مل کر اجتماعی طور پہ شریف کلمہ شریف وغیرہ اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ایک مسلمان جو ہے نا وہ پچھلے تانے کی وجہ سے غربت افلاس تنگ کے باعث وہ اس موقع پہ بھی نہیں آئے گا oh. اس کو کہ کسی دفعہ تانا ملا تھا چار آدمیوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑا تھا تو اب میرے پاس بھی ارینج نہیں ہے جی. مرنے والا تو چلا گیا دنیا سے جی. اس کو اصال ثواب کی تو طلب رہے گی کہ جی. میرے جو لواحقین ہیں رشتے دار ہیں وہ ثواب کے انبار مجھے پیش کرتے ہیں اسالے ثواب کے گلدستے پیش کرتے ہیں اس کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ پانچ سو کوئی دے جی. 200 سو کوئی دے اس کو اس چیز کی تو حاجت ہی نہیں ہے تو اب ایک مسلمان صرف اس وجہ سے سال ثواب کے عمل میں شریک نہیں ہو رہا کہ وہ پچھلی دفعہ ایک تانا اس کو دیا گیا تھا کہ تم بریانی کھانے آ گئے پیسے نہیں دیے پیسے نہیں دے سکتے تو پتہ یہ چلا اس کا اثر یہ پڑے گا کہ ہمارے جو معاشرہ ہے نا یہ معاشرے میں دوریاں ایک دوسرے کے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی نفرتیں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس لیے اس رسم کا ختم ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور پھر اس میں ایک اور نقصان بھی ہے نا کہ ایک مسلمان کی عزت پر اس کی حرمت پر ہاتھ ڈالنا بھی ہے یعنی آپ اس پر پیسے دینا فرد واجب تو نہیں ہے نا کہ وہ پیسے دے کہ اس نے ایک کام نہیں کیا اب اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کے لیے جائز صاحب کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کر رہا تو بھی ٹھیک ہے برزی اس کی اب ایک کام بندے نے نہیں کیا اس بنا پر اس کو سبو شتم کرنا اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا اس کو ڈی گریڈ کرنا اس کی عزت نفس کو مجرو کرنا اور اس کو ٹیز کرنا اور پھر وہ بھی بھرے مجمعے کے اندر تو یہ بھی کتنا سنگین معاملہ ہے جی اور جی یہ ایسی چیزیں سر بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ان کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ نفرت کے ایسے بیج بو دیتی ہیں کہ ان کا خمیادہ جو ہے وہ آگے چل کے بہت بڑے بھیانک انجام کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے بعض خاندانوں میں جیسے یہاں پہ تو کہا کہ جو بھی شخص ہے وہ دے رہے ہیں بس اوقات بعض خاندانوں میں وہ ایک رشتے بٹے ہوئے ہیں جی کہ ادھر اگر کسی کی میت ہو گئی تو اب فلاں رشتہ دار کے اوپر لازم ہے کہ وہ کڑوی روٹی کا بندوبست کریں جی تیجے کا دوسرے دن کے پہلے دن کے ناشتے کا بندوبست کریں تو یہ لوگوں نے اپنے طور پہ بنایا ہوا ہے جیسے اگر ساس کا انتقال ہو گیا سسر کا انتقال ہو گیا تو بہو کے گھر والوں پہ لازم ہے کہ اب وہ کڑوی روٹی جس کو کہا جاتا ہے میت کی تدفین کے بعد جو اب کھانا جو کھلایا جاتا ہے یہ ان پہ لازم کر دیا کہ ان پہ لازم ہے کہ وہ ارینج کریں اب بیچارہ وہ غریب آدمی آپ کا بیٹے کا جو سسرالے وہ غریب اور غربا افراد ہیں اب ادھر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اب لڑکی والوں پہ لازم کر دینا کہ تدفین کے بعد جو ایک سو دو سو افراد کر جو ریلا اب آیا ہے واپسی ان کو کھانا بھی پیش کریں ایک اعلان ہوتا ہے جنازے کے بعد آج موضوع تو ہمارا نام رستا ہے لیکن اب کال گزشتہ سے ویوستہ چل رہی ہے دو تین باتیں میرے پاس بھی تھی جو ایک اعلان ہوتا ہے کہ مہمان کھانا کھا کے جائے گا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مہمان روٹی کھا کے جایا جائے جا. یعنی یہ جب جنازہ پڑھ چکے تو اب یہ اعلان ہوگا تو اس اعلان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا فرماتے ہیں یہ اعلان کرنا ابھی اس بیچارے کو جہاں ہے وفاتحہ اس کے لیے پڑھی نہیں ہے دفن اس کو کیا نہیں ہے قبر میں اس کو اتارا نہیں ہے اور کھانے کا اعلان پہلے اور ابھی مہمان کھانا کھا کے جائے گا جس طرح نیت کے انتقال کے وقت قبرستان فورن رابطہ کیا جاتا ہے کہ قبر کھدوائی جائے فورن جی اسی طرح دوسرا آرڈر پکوان والے کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے کہ دو دے گئے چار دے یہ آپ نے کرنی ہے جی پکوان یہ اس ٹائم ہمیں چاہیے تو اب غور کریں نا کہ مہمان کا لفظ آپ نے استعمال کیا تو مہمان ایک خوشی کے موقع پہ آئے ہوئے آپ کے گھر میں کسی فرد کو تو آپ تصور کریں گے یہ مہمان ہے لیکن جو کسی کے انتقال کے صورت میں آیا ہے تعزیت کے حوالے سے تو اس آدمی کو کیا کھانے کی طلب ہوتی ہے کہ جس کی مہمان نوازی یعنی اس یہاں لفظ مہمان جچتا بھی نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر کوئی شخص آیا ہے کراچی میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے گھر میں حیدرآباد سے کوئی شخص آتا ہے اب وہ شخص جگہ ایسی جگہ سے آ رہا ہے کہ آپ کو گھر میں اگر وہ ویسے ہی رہتا تو آپ کھانا پینا دو چار دن جب تک وہ رہتا تو آپ کھانا پینا دیتے ہیں وہ آپ کے گھر کھاتا ہے تو اس طرح کے جو افراد دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں خود اپنے بہن بیٹیاں آئے ہوئی ہوتی ہیں تو ایسے افراد کے لیے کھانے کا اہتمام انتظام کرنا اس میں تو شرم کوئی حرت نہیں ہے لیکن یہ باقاعدہ دعوت والا انداز جو اختیار کیا جاتا ہے جس میں گلی محلے پڑوس آس پڑوس کے لوگ باقاعدہ میت کے کھانے کے منتظر افراد کے بلکہ یہ تک سنا گیا تیری بریانی کب کھلائی جائے گی یعنی اگلے شخص کو بھی ایسے بعض نادان ہے کہ تیرا ابا کی بھائی بریانی کب آئے گی اب وہ دوسرے کے باپ کے مرنے کا انتظار بیٹے کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں بیٹا بھی اتنا بے حص ہوتا ہے کہ اس کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کی گویا خواہش رکھتا ہے یہ بس اوکات ایسی مزاق میں یا تیری روٹی تیری بریانی کب ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے غلط طریقہ ہے تو اس طریقے کار کو ختم ہونا چاہیے ہاں جو موت میت کے موقع پہ آئے ہوئے افراد ہیں تو ان آئے ہوئے افراد جو دور دراز سے ہیں جن کو ویسی کھانا پیش کیا جاتا ہے تو ان کو پیش کرنے میں کوئی حرت نہیں ہے لیکن وہ سب چیزیں بطور دعوت نہ ہوں چھپ کروں سائٹ میں ہوں اعلانیہ طور پہ ایسا دعوت والا اہتمام نہ ہو جیسے شادی بیاہ کے تقاریب میں ہوتا ہے مدنی قافلے میں الحمدللہ بارہ ماہ میں سفر کیا اور اس میں ہم نے مختلف علاقے جیسے ہمارا پیارہ صوبہ بلوچستان ہے سندھ ہے خیبر پختونخوا ہے اور اس طرح کشمیر کا علاقہ ہے یعنی یہاں مدنی قافلے میں سفر کیا تو کچھ ہمارا ایریا جیسے سندھ کے ایریا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں یہ نظام ہے دیگیں پک رہی ہیں لوگوں, لوگوں کے غول کے غول آ رہے ہیں, روٹی رہے, ہیں رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں یعنی بندہ لگا ہوا ہے دیگیں بنانے والا وہ بنا رہا ہے اسکولے انہوں نے زمین میں جو ہے وہ بنائے ہوئے اور دیگیں رہی ہیں عوام آ رہی ہے کھانا کھا رہی ہے جا رہی ہے بطور یہ ثواب غریبوں کے لیے اعلان کریں صحیح کہ ہمارے اب یہ تدفین کے بعد ہم گھر جائیں گے تو جو غریب اور مستحق فقرا ہیں ان کے لیے ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے تو وہ ضرور کھا کے جائیں جی اس میں حرج نہیں ہے کہ اب یہ وہ دعوت والا پہلو نہیں ہے یہاں پہ غریبوں کو کھلانے پر جو ثواب ہے وہ ثواب میت کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو اس طرح کا اعلان کے جس میں امیر غریب سب کو دعوت ہو اس کے بجائے اعلان یوں ہو کہ جو غریبوں کے لیے ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے تو جو افراد آنا چاہیں زہ قسمت وہ تشریف لے آئیں کچھ کھا لیں میت کے حساب ثواب کا کوئی اہتمام ہم نے کیا اس انداز میں تو یہ اعلان کر دیں گے تو بہت سارے افراد کم ہو جائیں گے مدینہ مدینہ ٹھیک ہے جی دوسری بات ایک اور رواج بھی ایک کمیونٹی کے اندر ہے نیمن کمیونٹی ہے ان میں ہے یہ برادری میں کہ جو میت کے انتقال کے بعد جو پہلی ستائیسویں شب آئے گی تو اس میں وہ لباس پہنا جائے گا جو میت کو پسند تھا اور اس کے ساتھ اونچا بھی کھایا جائے گا اور جو فور شر... شدہ بندہ ہے اس کی قبر پر سفید کپڑا بھی جو ہے یہ ڈالا جائے گا تو اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے لیکن ابھی اچھے کپڑے کون پہنتا جی اچھے کپڑے کون پہنتا ہے وہی پہنے گا جی جو مطلب زندہ ہے اس کا بیٹا پہنے گا اب دیکھیں یہ رسم و رواج یہ اپنے طور پہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اب میت کا جو عمدہ ترین لباس جو اس کو پسند تھا وہ اس کے لواحقین میں سے اگر کوئی پہنتا ہے کبھی بھی پہنے ستائیسویں تاریخ کی کیا نہیں پہن لیں پہننا ہے نہیں ایسی کوئی رسم خاص نہیں ہے اگر کوئی نہیں پہنے ارینج نہیں کر پا رہا وہ ایسے اچھے کپڑوں کا تو اب وہ بےچارا پریشان ٹینشن میں رہے گا تو شرن ایسی کوئی رہے بولیں, بولیں گے نا تمہیں جو کہہ رہے ہیں وہ کرو کیوں نہیں کر رہے بے وقوف تو دیکھیں اس طرح کی رسمیں پابندیاں جب شریعت ہم پہ لازم نہیں کر رہی تو ہم آپس میں اپنے خاندان میں ایسی رسموں کو بھی لازم نہ کریں ان سب چیزوں کو ختم کریں ریلیکس ہو کر زندگی بتائیں کیا کریں یہ نہ کریں تو کیا کریں ایک, ایک سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز یہ آپ نہ کریں ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے اب دیکھیے کچھ تو کرنا ہے نا یہ نہ کریں تو کیا کریں آپ دیکھیں وہ میت کو کھانا پسند تھا جیسے باپ کو جو ہے وہ شیر خورمہ جو ہے پسند تھا یا اس کو رس ملائی جو پسند تھی آپ ستائشی جو ہے وہ آئی ہے اب بچہ جو ہے وہ شیر خورمہ نہ کھائے یا رس ملائی نہ کھائے یا جو لباس اس کو پسند تھا وہ لباس نہ پہنے یا اس کی قبر پر جو ہے وہ سفید کپڑا جو ہے وہ نہ ڈالے تو پھر مجھے بتائیں کیا کریں کچھ تو دیکھیں ہونا چاہیے نا ہونا چاہیے اصل ہے یہ دیکھیں کہ میت کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کے رس ملائی کھانے سے کو فائدہ بندے کو تو پہنچ رہا ہے نا جی جس بندے کو پہنچ رہا ہے مسئلہ سارا یہ نا کہ ایک چیز اب لازم نہیں ہے تو اس کو لازم نہ سمجھیں صحیح. اب آلٹرنیٹ کیا پیش کیا جائے اب نارمل آلٹرنیٹ یہی کہ اس چیز کو ختم کیا جائے نہ کہ اب یہ اچھے کپڑے کی جگہ کوئی دوسرا کھانے کی جگہ کوئی تیسری چیز معاملہ وہ جا جائے گا پھر وہ الٹرنیٹ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ لازم ہو جائے گی تو اس طرح سے میت کی قبر پہ کپڑا ڈالنے کے حوالے سے جو ہے تو کپڑا ڈالنے سے مقصود کیا ہے اب وہ کپڑا ڈال کے ڈال کے چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ کپڑا ہواؤں کے ذریعے اڑتا ادھر ادھر جھاڑیوں میں اٹک جائے گا پھڑ جائے گا ضائع ہو جائے گا تو یہ اشراب کی صورت بنے گی ہم مزارات اولیاء پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں تو اس کا مقصود ہوتا ہے اس صاحب مزار کی عظمت و شرافت کا اظہار جیسے قرآن پاک کو غلاف میں رکھا جاتا ہے اس کی عظمت کے پیش نظر تاکہ اگر دس کتابوں میں بھی قرآن پاک اگر موجود ہو تو نمایاں نظر آ جائے کابت اللہ شریف کی دیواروں پر غلاف اللہ خلاف کرتا ہے تو اس کی عظمت کے پیش نظر ہے جو ہی صاحب مزار جو بزرگ ہیں اللہ کے اولیاء ہیں تو ان کی خبروں پہ چادر ڈالنا وہ ان کی عظمت کے پیش نظر ہے لیکن عام قبور کے اوپر یوں کپڑے ڈال دینا جی یہ بے معنی ایک صورت ہے اور عمومی طور پہ وہ کپڑے ضائع ہو جائیں گے اسراف کی صورت وہاں بنے گی تو بجائے اس کے کہ قبر پہ کپڑا ڈالنے کے عام قبور کی بات ہو رہی نزارات سے ہٹ کر جی تو عام قبور پہ کپڑے ڈالنے کے بجائے یہ کپڑے کسی غریب غربہ کو دیں تاکہ اس کی سطر کوشی ہو اور جو اس کو حاجت ہے اس کی حاجت روائی پوری پوری ہو مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں مدنی صحیح لیکن حاضری کچھ آپ کی مزید کال کو شامل کرتے ہیں حبیب صلی اللہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال شادی سے متعلق کہ کیا بیوی پر یہ گھر کے کام کاج کرنا یہ فرض ہے سے کہ شوہر کے کام ہو گئے بچوں کے کام ہو گئے کھانا وانا پکانا تو یہ بیوی پر جو ہے یہ کام کاج کرنا کیا فرض ہے یا ضروری ہے یہ ذرا جواب فرمایا راستہ اللہ خرید کیا سوال کیے جی آپ نے فرض ہے یا ضروری ہے کیا ہے مدینہ مدینہ ماشاءاللہ سوال آپ کا جی استاد صاحب کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں یہ کچھ چیزیں فرض یا واضح نہیں ہوتی لیکن اداب معاشرت کے حوالے سے حسن اخلاق کے پیش نظر اخلاقی تقاضوں کو سامنے رکھے جائیں تو ان کاموں کا ہونا ایک رسمی طور پہ ضروری جس کو ہم کہیں کہ ایسے لفظ میں ہم فرض و جو اصطلاح ہے شرح ہے اس زاویے سے نہیں لیکن ویسے ضروری سمجھا جاتا ہے اب ایک عورت ہے وہ کہے کہ مجھے کپڑے دونا فرض نہیں ہے اب شوہر کو جمعے کے دن ہے استری کا طریق بھی کرنی ہے اچھے کپڑے پہننے جمعے میں ویسے ایک مصنون طریقہ ہے اب شوہر آتا ہے بیوی بی کے کپڑے پہنے نہیں دھوئے مجھ پہ فرض نہیں واجب نہیں اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ اس رشتے کو نقصان کی طرف لے جانے والے ہیں کبھی بھی ایسی عورت کی قدر منزلات شوہر کے دل میں نہیں آئے گی جو عورت یہ کہے کہ جو کام مجھ پہ فرض ہے وہی کروں گی جو فرض نہیں وہ نہیں کروں گی تو عورت کے اوپر اپنے شوہر کی خدمت کرنا یہ واجب ہے اب وہ خدمت کے مختلف انداز پہلو ہو سکتے ہیں تو اب ایک, ایک گھر کے جو کام ہیں اب اس میں شوہر کے کپڑے دھونا اس کے لیے کھانے پینے پکانے کا اہتمام کرنا بچوں کی تربیت کرنا ان کو نہلانا دھلانا کپڑے پہنانا ان کو خوبصورت انداز میں تیار رکھنا میلہ کچیلے یا ناپاک ہونے سے ان کو بچانا تو یہ اخلاقی اعتبار سے ایک عورت کی ذمہ داری ہے اور جو خواتین اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اپنے بچوں کے کپڑوں کے اپنے شوہر بچوں کے ابو کے کپڑوں کی صفائی ستھرائی گھر کی چیزوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتی ہیں تو ان اس خاتون کو بطور مثال معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے خاندان میں فلاں خاتون جو نا یہ اس نے اس کا گھر دیکھو تو اس کے گھر کا ہے غریب لیکن سلیقہ من عورت ہے اپنے گھر اس نے ایسا صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے سکون ملتا ہے اس کے مقابلے میں ہے ایک امیر عورت لیکن اس نے جھاڑو نہیں دینی اس نے پوچھا نہیں دینا برتن رکھے ہوئے مٹیاں ڈسٹ اس پہ پڑ رہی ہیں شوکیف میں چیزیں رکھی ہیں وہ شو ہو رہی ہیں لیکن اس کی صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے سال بھر پہلے ڈنر سیٹ رکھا تھا تو اس پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اس کو کبھی کھول کے صاف صفائی کرنے کا ذہن نہیں بن رہا تو اس طرح کی خواتین جو ہوتی ہیں نا ان کو بری مثال میں پیش کیا جاتا ہے ایک عورت اپنے گھر کو اگر چاہے کہ وہ امن و سکون کا گہوارہ بنے اس کو بہت سارے وہ کام کرنے ہوتے ہیں کہ جو اس پہ سے واجب یا فرض نہ ہو لیکن گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے وہ چیزیں جزوے لا انفق ہوتی ہیں صحیح اب آپ یہ سمجھیں نا کہ جزوے لا انفق یعنی ضروری ہوتی ہیں آپ اس کو یہ سمجھیں جیسے نماز ہے فرض ہے عشاء کی نماز ہم نے پڑھی فرض ادا کی اس کے بعد سنتیں تھیں اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی تھے بہتر بھی ہم نے ادا کیے اصل مقصود تو فرض اور واجب جو تھا ان کی ادائیگی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سناتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہے تو نوافل کے اہتمام سے کیا ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب بن جاتا سل سل سبحان اللہ رہتا ہے اس سے قربت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اس بندے کو نصیب ہوتی ہے تو یوں ہی جو عورت اپنے شوہر کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے بہت سارے کام ایکسٹرا وہ سوچے کہ کس کام سے میرا شور خوش ہوتا ہے وہ کام جب کرے گی تو یہ رشتہ بہتر سے بہتر انداز میں و ثواب بھی ملے گا و ثواب بھی ملے مرحبا السلام علیکم رحمتہ اللہ مرحبا سے اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے مرحبا فضان میرے حمزہ جاری رہے گا نعرے بھی لگ رہے تھے ماشاء اللہ سوشل میڈیا پر کیا بات ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ربی والسلام و سلامت وسلم آج تشریف لائے تھے اللہ اللہ اللہ. اللہ. تو ساتھ ساتھ ذکر بھی چلتا رہا اللہ, اللہ. و شہدہ حمزہ رضی اللہ اللہ اللہ. اللہ. کل ہے حمزہ رضی اللہ. اللہ. سبحان اللہ. سے اللہ. مدری مذاکرے سے پہلے انشاء اللہ. انشاء اللہ. بات حضور چل رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال آیا تھا کہ عورت پر کپڑے دھونا یہ برتن وغیرہ کے معاملات دھونا یہ کام کاج کرنا یہ فرض ہے یہ واجب ہے اس پر استاد صاحب نے شریک جو ہے وہ پوائنٹ اف ویو جو ہے وہ بتایا ہے تو بات یہ ہے میرا شریف پوائنٹ آف ویو نہیں بتایا جی اخلاقی اور معاشرتی مشترکہ گفتگو کی میں نیچے لکھٹ پہ کے پاس کھڑا ہوا تھا جی تو وہ مجھے سننا تھا اس طریقہ بغیر ٹھیک ہے کپڑے استری واقعی ضروری ہے مر کہاں سے استری کرے گا اس کو نکالنے نہیں آتی بےچارے استری کرنی آنی چاہیے کپڑے اپنے استری کرنا چاہیے اب تو ماڈریٹ ہو رہا ہے لوگ اپنے کپڑے خود استری کرتے ہیں بالکل اپنے کام وہاں کرتے ہیں جہاں یہ نہ کھلانے والا نہ پلانے والا جب جاتے ہیں وہاں کپڑے بھی خود استری کرتے کھانا بھی خود بناتے ہیں برتن بھی خود دھوتے ہیں ٹھیک ہے صحیح وہاں یہ سب کچھ خود کرتے ہیں اچھا وہاں بیوی بی کو یہ بھی یاد نہیں آتا کہ میرا شور میری خدمت کیوں نہیں کر رہا میرا شور مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا میرا شور مجھے جی. وہ دو سال تین سال کے لیے گیا ہوا پیسے بھیجتا رہتا ہے بس خلاص یہ بھی ہوتا ہے آم وہاں پہ یہ سارے کام خود کرتا ہے آدمی جوتے بھی اپنے پولش خود کرتا ہے ایسی بات آ. بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک کام ضروری نہیں ہے بازی نہیں ہے تو کام کرنے والی دیکھے گھر پہ کام کرنے والی آئے کام کر کے جائے. اب ہم ادھر کیا ہے سارا جو ہے وہ کرتے رہے اور جو ہے وہ برتن جھاڑتے رہے اور کپڑے دھوتے رہے اور بچوں کو سنبھالتے رہے مسئلہ یہاں سوچیے مجھے بھی کوئی ریلیکسن ہونی چاہیے آپ کا سوال جو ہے نا اتنا بڑا ہوتا ہے جواب آتی کیا دے گا آپ تو ایک جملے میں سارا کام ختم کرتے ہیں آپ کا سوال چار جملے میں جواب ایک جملے میں تو یہ دیکھو کسے الٹا چل رہا ہے نا سوال آدھی رائن کا ہوتا ہے جب آفے کا ہوتا ہے سر مسئلہ یہ ہے اپنے سلمان بھائی جی کہ دونوں طرف کی بات کریں نانف کا آج آپ نے اپنا موضوع رکھا تھا جی, جی میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں مدنی تیرہ کے ناظرین اب بھی عرض کر رہا ہوں یہ سارے کے سارا منحصر ہے کہ بیٹی کیا ذہن اور کیا تربیت لے کر آئی ہے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اگر وہ اپنے شادی سے پہلے ہی اس کا ذہن ہے چونکہ وہ گھر میں بھی کام کاج کر رہی ہے گھر میں بھی پکا رہی ہے شادی سے پہلے ڈسٹنگ کر رہی ہے صفائی کر رہی ہے سترائی کر رہی ہے بعدوں کا بہن ہو کر عموماً بھائی کے کپڑے استری بھی کر دیتی ہے والد صاحب کے کپڑے استری کر دیتے بیٹی ہو کر اچھا وہ شاید یہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ امی سب کر رہی ہوتی ہے ابھی لیٹسٹ بات ہے دو چار دن کی بات ہے مجھے پتا چلا کہیں سے جی تو پتا چلا کہ آج کل کی جو لڑکیاں نا یہ پکاتی نہیں ہے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ماڈرن ماڈرنزم میں یا ایک نئے ماحول میں یا ایک نئے کلچر میں یا ابھی جو سترہ اٹھارہ انیس سال کی جو بچیاں ہوتی ہوں گی ہو سکتا ہے ان میں ایک کلچر ہوتا ہو کہ ہم نے پکانا نہیں ہے ہم نے یہ کرنا نہیں ہے ہم نے وہ کرنا نہیں ہے اچھا تو اصل میں جو پہلے میں نے کیا تھا ڈپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ آیا یہ بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر سے کیا لیسن لے کر آئی ہے اگر وہ یہ لیسن لے کر آئی ہے کہ بیٹی آپ نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے اور صرف لیسن نہیں گھر میں یہ کرا کر بھیجا جائے لیسن لسن لیسن کون لے کر آتا ہے کوئی نہیں لے کر آتا, آتا? ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ابھی آپ کے کتنے بچے ہیں تو ہی ہے لیسن مطلب لینا کتنے بچے کتنے بچے آپ کے کتنے بچے آپ کے ابھی تک تو ایک ہی ہے ابھی تک تو کتنی عمر ہے اس کی تین سال ماشاء اللہ اس کو سلامت رکھے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے اور ایک مضبوط عالم و عمل بنائے اسلام بنائے ہماری دعا ہے لیکن ہنوس منزل درست ابھی وہ وقت کے یہ کہ یہ کیسے آتی ہیں ایسا نہیں ہے ایک طبقہ ہے جس کے یہاں بیٹیاں باقاعدہ تربیت لے کر آتی ہیں میں لیسن سے مراد لیسن بھی تو کچھ سمجھ رہا ہوگا نہیں لیسن وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیس میں لے کر آئے تو کیا تاجو لیکن اللہ یہ کہ سبق لے کر آتی ہیں مدینہ مدینہ اور وہ مطلب یہ کہ پکاتی ہیں گھر کے کام کاج کرتی ہیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہیں شوہر کی دل جوئی کا خیال رکھتی ہیں بعض ہوتی ہیں کہ جن کو نہ پکانا آتا ہے نہ یہ کہنا وہ بیچاریاں تکلیف میں وہ ٹھیک ٹھاک آسمائش پاتی ہیں ان کو بےچاروں کو اچھا صرف ان کو نہیں سننا پڑتا پرابلم یہ ہے کہ صرف بیچاری بچی کو نہیں سننا پڑتا ہر دو چار مہینے کے بعد اس کے ماں باپ کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ آ اس لیے میری آج ایک بار پھر تمام بیٹی والوں سے ارض ہے تمام بیٹی بھلے آپ امیر گھرانے کے ہیں مڈل گھرانے کے ہیں یا غریب گھرانے کے ہیں میں آپ کو یہ مشورہ ہے میرا قبول کریں آپ کی مرضی نہ قبول کریں آپ کی مرضی مگر مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ بیٹی کو شادی سے پہلے ہی پکانے کا کام کاج کرنے کا جو ایک سلیقہ کا جو کام ہوتا ہے کہ گھر میں ایک سلیقے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور ان تمام تر چیزوں کی تربیت آپ یوں سمجھیے کہ اگر اس کی شادی آپ نے اپنے ذہن میں سترہ یا اٹھارہ سال میں مساکل سوچی سوچئے کہ میرے اپنی بیٹی کی شادی اٹھارہ سال میں کرنی ہے تو آپ سمجھے کہ یہ تیرہ چودہ سال کی عمر سے جو ہے نا آپ نے اس کی یہ تربیت شروع کر دینی ہے یہ میرا آپ کو ایک مشورہ ہے اس کو ہو سکے تو بھلے مدی مشورہ ہی کر کے قبول کر لیں انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک بتادہ آپ کی بیٹی اگر یہ سارے کام کاج کیونکہ اس کو موقع نہیں ملتا وہ گھرانا ایسا ہے کہ جہاں اور لیڈی کا پکانے والے پکانے والیاں یہ سب ہیں تب بھی آپ کی بیٹی انشاءاللہ شاء اللہ دکھی اور پریشان ان وائنوں کرنی ہوگی کیونکہ یہ, یہ ایک فیس ہے یہ ایک فیز ہے دوسرا فیس ہے انڈرسٹینڈنگ ایک فیس ہے مینجمنٹ گھر کے کام کا نظام کو دیکھنا دوسرا صح. فیس ہے فیس وہ آ, نیچر میں اور مزاج میں مطابق وہ آپ نہیں کر سکتے وہ سوائے اس کے کہ آپ یہ سمجھا کر بھیجیں کہ بیٹا واپس نہ آنا جی. واپس مت آنا اور تمہیں مطلب کہ جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے نا واپس کیوں نہ آنا واپس جب دل کرے نہیں آنا نہیں آنا مانو میری بات یہ بھی انشاءاللہ بھی اللہ کہہ کر بھیجو گے ایک دن ٹھیک ہے تو واپسی تو کچھ اور مراد ہاں یہ کچھ اور ان کی مرادیں بدلتی رہتے ہیں ہمارا تو پورا رمضان رہا نا جمیل بھائی ساتھ ٹھیک ہے ان کی مرادوں کو مجھے بھی تھوڑا پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے تو یہ کہ یہ واپس مت آنا جو کہ بیٹی والے میری بات سمجھ رہے ہیں واپس نہ آنے سے کیا ہونا ہے بیٹی جب تک شریعت اجازت جتنی شریعت اجازت دیے نا آپ ان کے ماحول من کے سانچے میں ڈھل جانا اور یا آپ کی اچھی عادت ہے تو اپنے سانچے میں ڈھال لینا یعنی اتنا مطلب یہ ایک سبق ہوتا ہے یہ کر کے بھیجے اور وہ اپنا حساب کتاب رکھے مگر چونکہ ہمارا موضوع بیٹی نہیں تھا جی نا نفقہ موضوع نا کے سے تعلق جی زیادہ تر غالباً مرد سے ہے جی نا جی بالکل میں حضور یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو گھر ٹوٹنے کا جو رجحان ہے نا یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یعنی گھر جو ہے یہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں تیراکوں کا ریشو یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی ایک وجہ مالی کرائسس بھی ہوتی ہے کہ ہماری خواہشات ہماری جو ڈیزائرز ہیں یہ پوری نہیں ہو رہی ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہا جو ہم اپنے بچوں کے لیے چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا جہاں علاج چاہ رہے ہیں وہاں علاج نہیں مل رہا جیسے کپڑے چاہ رہے ہیں ویسے کپڑے نہیں مل رہے جو ہم جس جیسا گھر چاہ رہے ہیں ویسا گھر ویسی رہائش نہیں مل رہی تو بعض اوقات یہ فائنینشل جو ایشوز ہوتے ہیں یہ گھر کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں آپ کیا فرمائیں گے کیا فائنینشیل ایشوز کو گھر کے ٹوٹنے کا سبب بننا چاہیے دیکھیں باہر شریعت کے متعلق سے جو نچوڑ میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ آپ مجھے تھوڑا بولنے میں میں تھوڑا کل کر بولوں گا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ لگام ہے پکڑ لیجیے گا کہ اگر نا نفقے کے حساب سے اگر شوہ تنگ دست ہے مفلس ہے غریب ہے نا تو اس کے لیے شریعت نے گنجائش پیدا کی ہے کہ اس میں پھر عورت کمپرومائز کرے گی اگرچہ اس پر بہت ساری چیزیں اس پر بھی لازم ہوتی ہیں لیکن وہاں پر کمپرومائز کا سیکریفائز کا اور قربانی کا اس کے لیے تھوڑی رعایتیں دینے کا شریعت نے یہ احکامات رکھے ہیں جو کہ یوں سمجھے کہ چار پانچ صفحات پر پھیلی ہوئی جو ایک گفتگو ہے اگر میں اس کو دی دو چار جملوں میں اگر بند کرنا چاہوں کیونکہ ایک ایک دوسرے پر کلام کرنے جائیں گے تو اشکالات بہت وارید ہوں گے کنفیوژن بہت پیدا ہوگی سننے اور سمجھنے والوں میں اگر نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا نہیں نہیں یہ ہو سکتا اس پہ ایک تھوڑا سا کنکلوژن ٹائپ کا میں نے بیان کیا مطلب سب کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو شریعت دی متحرن نے نان نفقے کے حوالے سے جو صورتیں اصول مقرر فرمائے ہیں تو اس میں یہ جیسے بسوں کا دو خاندان مرد عورت دونوں کا خاندان مالدار ہوتا ہے تو اب شوہر کو اس حیثیت سے کہ دونوں مالدار ہیں تو مالداروں جیسا ہی وہ نان نفقہ عورت کے کھانے پینے اور رہائش کا بندوبست شوہر کو اس حساب سے کرنا ہوگا اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں محتاج ہیں دونوں غریب ہیں لڑکا بھی غریب لڑکی بھی غریب خاندان سے تعلق تو اب دونوں کو اس غریب خاندان کے حساب سے جو کھانا انداز है. چل رہا ہے تو اسی انداز کا اس کو کھانا پینا رہن سہن وہ کرنا ہوگا شور پہ اس حساب سے لازم ہے. ہوگا اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اعلیٰ خاندان کی آ ہے اور لڑکا اس کے حساب سے وہ تھوڑا غریب ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا معاملہ یہاں خراب ہو جاتا ہے کہ لڑکی تو ہے اعلیٰ درجے کے خاندان کی اور لڑکا اس کے حساب سے کچھ غریب ہے تو شریعت متحرن یہ نہیں کہا کہ اس آدمی کو اب جیسے تیسے قرض لے کے ادھار لے کے اس عورت کے اسٹیٹس کے مطابق نان نفقہ رہن سہن رہائش دینا لازم ہو بلکہ یہاں متوسط اور مڈل لیول کا نان نفقہ دینا ہوگا یعنی لڑکی کو تھوڑا سا اپنے گراف نیچے رکھنا ہوگا اور لڑکے کو اپنے گراف اونچا کرنا ہوگا کیونکہ اس نے جس خاندان نے رشتہ کیا ہے اس خاندان کو بھی بیلنس رکھنے کے لیے اس عورت کے اسٹیٹس کے مطابق اپنا نان نفکا رہن سہن کا انداز وہ چینج کرنا ہوگا اور اس میں عورت کے نان نفکے میں جو وہاں اپنے باپ کے یہاں کھاتی تھی اب اس جیسا لازم نہیں ہے لیکن جو اپنے یہاں یہ دا دال روٹی کھلاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے یہ تھوڑا سا بڑھائے کپڑوں کا ایک غریب لڑکی اگر چھ سو روپے کے سوٹ پہ وہ اپنی لباس پہن لیتی ہے ایک امیر خاندان کی اس کو چھ سو والے سے کہیں پہنے نہیں ہے وہ دو ڈھائی تین ہزار سے کم کا لباس پہنتی نہیں تھی تو اس آدمی پہ یہ لازمی ہے کہ وہ چونکہ غریب ہے تو یہ لازمی ہے کہ تین ہزار والا ہی سوٹ دلائے یہ تھوڑا سا چھ سو سے اوپر رہے ہزار بارہ سو تک, تک اور عورت کو چاہیے وہ تھوڑی سی اپنی خواہشات کو شوہر کی مگر اگر یہ ت... بیوی بی کو پتا چل جائے کہ اس کو سال میں کتنے کپڑے دینے سے اور واجب ہیں تو تو میرا خیال ہے کہ وہ پانچ والا بھی دلا دے گا اللہ اس کو ہو پتا ہوگا دوبارہ اللہ مانگا نہیں جائے دل دل گا اور یہ ہمارے اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے اس کے لیے ان کو ہم کہتے ہیں شریت پلے اللہ اللہ اللہ, صح اللہ, صح اللہ مدینہ مدینہ صحیح ہے سلمان بھائی دنوس کر دیں بس اچھا میں نے مفتی علی اصغر صاحب سے مدازل علی اللہ ان کا سایہ دراز کرے عرض کی ہوئی اکبر بھائی تو جہاں ہو سکتا ہے شاید یہ دیکھ یا سن رہے ہوں تو سوالات آپ کے پاس آ رہے ہوں گے تو کچھ یہ معاشرے پہ بڑی نظر رکھتے ہیں اس موضوع پر تو اگر ان کو بھی چیک کر لیجیے گا اگر ہماری ہمارے میں بازاریہ فون کروں فرمانا چاہیں جی اور اپنے مدنی پھولوں سے ناظرین کو نوازنا چاہیں اور ہمارے معلومات میں اضافہ کرنا چاہیں جی تو مرحبا صد کرو مرحبا کیونکہ ہم یہاں مکہ اسٹوڈیو سے جو ہے وہ لائیو ہے میری معلومات کے مطابق بیسٹ ذریعہ یہی رہے گا کہ استاد کبلا اور صاحب کا کوئی واٹس اپ ریلائبل قسم کا جسے ہمارا وہ ہوتا ہے وہ آ جاتا یہاں سے کال کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نا جائے آپ کہہ دیں کہ ہمارے اسٹوڈیو سے ان کو کال کرنے کی کال کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے براہ راست کال نہیں ہے ہم نہیں آپ مجبوریاں بیان کر ہمارا چندہ بڑھتا ہے اللہ اللہ اللہ بالکل جی یہ پورا مدینہ ہال اندر بڑا زبردست پی سی آر ہے یہ مکہ ہال ہے اس کا پی سی آر یہ ہم نے مطلب لیٹسٹ اتنا بھی لیٹسٹ نہیں ہے لیکن اسٹوڈیو بنتے رہتے ہیں اتنا بڑا ایک سلسلہ ہے مدنی چینل کا تو ہمارے اسٹوڈیو بڑھتے رہتے ہیں تو پھر وہ کنیکٹوٹی کے بھی ایک اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں تو اب دعا کرتے رہے انشاءاللہ مدنی احتیاط بڑھاتے رہے تو یہ بھی بڑھتا رہا ان شاء اللہ مفتی صاحب کے ساتھ ذرا اس طرح پہلی پہلی بار سلسلہ شروع ہوا ہے اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد المال نگر میرت نے کر رہا چھوٹا حاجی عمران سے یہ بہت سارے کتاب لے کر حاضر ہوئے ہیں لیکن میں تو یہ سنا تھا شادی ہم کیسے کرائیں بچوں کی بہتر شادیاں ہوتی ہیں السلام علیکم وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبارکہ تو کال اتنی واضح سننے میں نہیں آئی اگر خلاصہ بیان کر دیا جائے جی خلاصہ جو ہی میرے پاس بیان ہوگا تو جی فرمائیں شادیاں بہت مہنگی ہوگی ہیں. کیا کریں بچوں کی شادیاں کیسے کریں؟ سستی کریں کس طرح کیا مہنگی کریں کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کرواتا شادی آپ کی کون گن پوائنٹ پہ شادی کرواتا ہے میں آپ نہیں کریں نارمل شادی کریں یہ جی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عد دیے اس کے مطابق آپ ارینجمنٹ کریں آپ مہنگی کریں تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں سستی کریں گے تب بھی لوگ باتیں کریں گے خرچہ کر کے باتیں سننے کا کیا فائدہ دو پیسے بچا کر ہی آدمی باتیں سنیں جب باتیں سننی ہیں تو آدمی پیسے بھی دو بچہ بچا لے رہے بالکل ٹھیک ہے جی سبحان اللہ کیا پیاری بات کی آپ نے ماشاء اللہ مدینہ جی کال کے حوالے سے کرتا چلو آپ جب بھی سستے میں کال کریں تو ٹہر ٹھہر کے اور تھوڑا دھیمی انداز میں اس کال کریں تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ آئے اور مزید مدنی پھول بھی انشاءاللہ شاء اس کی عرض کروں گا آگے آپ کی کال ایک اور شامل کرتے ہیں صلوالحبیب صلوالحبیب صلوالحبیب <تصفح> <اللہم> <تصفح> <تصفح> <تصفح> وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ کے آوبا یو پی سے عارض ہے جیسا کہ نکاح کرنا سنت ہے واجب بھی ہو جاتا ہے اور کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے اب طالب علم دین ہے وہ اگر نکاح کرتا ہے تو نان نفقہ بھی اس پر واجب آتا ہے اب اس صورت میں وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دے یا پھر نانفقہ کمائے اس کا کیا حل ہوگا روزے رکھتا ہے تو پڑھائی میں اس کو سستی آتی ہے برائے کرم ارشاد فرمائے آپ کو دیکھ کر یہ سوال آیا مجھے لگتا ہے بتائیں آپ بھی بتائیے گا وجن اب دونوں نے درس نظام ہی کیا پورا میں نے تو کیا نہیں ہے اس میں اگر پڑھائی میں حرج واقع ہو رہا ہے اور نکاح کے فرض یا واجب ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں بن رہی تو پڑھائی کو فوکس کرتے ہوئے اگر وہ کچھ عرصے تک شادی سے رکتا ہے کہ میں اپنی جو پڑھائی ہے جیسے دسویں نظامی کا کورس ہے وہ کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد پھر میں شادی کی طرف آؤں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر شادی فرض یا واجب کے درجے میں ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت یہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو اب اس حوالے سے ان کو شادی کی طرف جانا چاہیے کہ جو پڑھائی کا مقصود کیا ہے جو کچھ پڑھا اس پہ عمل اب جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کی ایک صورت یہ کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ شادی اپنے شرائط کے مطابق آپ پہ فرض ہے یا واجب ہے اور اب پڑھائی کی وجہ سے شادی سے رکنا کہیں گناہ میں مبتلا نہ اور علم دین یا فرد علم درس نظام پر موقف نہیں موقف نہیں تو وہاں اس طرف اس صورت میں ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے شادی خانہ آبادی کی طرف جائیں اور جو نان نفکے کے حوالے سے انہوں نے کہا تو میں اتنا اپنا اب تو نہیں اچھا آپ چلیں چل لکھا لائیں سنا خانہ میں چہرہ تیرہ آپ بھی فرما دو کچھ میں کیا فرماؤں میں تو یہ فرمانے والا تھا کہ آپ کو بھی ہر طرح کی بات کرنی آتی ہے یہ موقوف نہیں ہے تو یہ اس کا موقوف موقوف موقف کا جو موقوف لیا ہوتا ہے نہیں کر لیتے آپ بھی میں نے درس نظامی جو شروع کیا تھا نا میں نے شادی کے بعد شروع کیا تھا بلکہ شادی کے بعد بھی کہہ سکتا ہوں میرے تین بچے تو شاید ہاں تین بچے میرے تھے اس کے بعد میں نے درس نظامی شروع کیا تھا اور میں کام کاج کرتا تھا کاروبار بھی میرا تھا سبحان اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے یعنی میں نے ایک عرصے تک رات کی کلاسیں لیں اس کے بعد میں ہم جدیا جاتا تھا صبح پڑھنے جاتا تھا اور میرا اپنا یہ ہے کہ شاید یہ شادی اگر آپ نے مطلب ایک صحیح مناسب گھرانے میں کی ہے جو کہ خود ایک مذہبی گھرانہ ہو اور آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہو تو میری اپنی ہوتا بعدوں اوقات میرا اپنا جو تجربہ یہ ہے کہ شادی دین کے کام میں شادی علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے یہ ضروری نہیں ہوتا آپ کی اپنی اسپریٹ پر آپ کے اپنے احساسات جذبات اور آپ کی اپنی اس کے اوپر بھی یہ چیزیں موقف کرتی ہیں کہ آپ کیا کیونکہ جتنے بھی علما ہمارے نکلے ہیں ان میں تقریباً سب شادی والے تھے بچے والے تھے ٹھیک ہے شروع سے انہوں نے ایک علم دن حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن میں خود جیسا اب چلے میری مثال اب تو میں نے تو پورا کیا نہیں درس نظام حجلحبیب نے تو پورا درس نظامی کر کے صنعت بھی حاصل کی نا وہ بھی شادیوں بچوں کے بعد انہوں نے کیا بلکہ اپنا کاروبار بھی تھا اس سے مطلب میں جب درس نظامی کر رہا تھا تو یہ چونکہ طالب علم مجھے لگتے تھے جنہوں نے سوال کیا ہے اور ان کو شاید کنفیوژن ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ کنفیوژن دور کروں کہ جب میں میں جن دنوں میں درس نظامی نائنٹی سیون یا 98 میں غالباً درس نظامی شروع کیا تھا اس وقت ہمارے درجے میں جو جو طلبہ کرام تھے اگر میں کہوں کہ نائنٹی پرسن پرسینٹ شادی شدہ تھے تو شاید غلط نہیں ہے ماشاءاللہ اور میں یہ جن رہے ہیں مفتی فضیل صاحب مدا علی ہم نے ایک ساتھ شروع کیا تھا درس نظامی تو مفتی فضیل صاحب کہاں پہنچ گئے تو یہ مطلب ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شادی اور درس نظامی میں ہے میں اس کا نہیں کہتا کہ بالکل ہی کوئی فرق نہیں پڑ سکتا پھر جیسی روٹین اور جیسی عادت کیا کہتے ہیں اس میں وہ خاندانی مثائل کا بھی معاملہ آ جاتا ہے تو کہیں شادی ڈسٹربینس کا باعث بن سکتی ہے کہیں نہیں بن سکتی میرے نزدیک پتہ کیوں کم بنے گی زیادہ تر خاندان کے مسائل اس کو زیادہ فیس کرنے پڑتے جو گھر میں زیادہ دخل اندازی کرتا رہتا ہے یہ میرے مبلکین کے لیے اور دیگر سلائی بھائیوں کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں مطلب آدمی بالکل گھر کا کارپیٹ بھی نہ بنے یہ بات دیکھیں یہ اس موضوع پر ہے اگر ایک نجات پانے کے مدنی پھول میں کہے کہ تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے اگر اس موضوع کی طرف جائیں تو وہاں پر ایک الگ موضوع ہے کہ باہر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ آدمی باہر وقت گزارے کہ باہر اخلاق اور کردار کے تباہ, ہون تباہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں پھر گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ ایک ایک روایت کیوں تب ہے گھر کے پیون بن جاؤ بالکل ایک جیسا کہ گھر کے کونے پکڑ لو تو بغیر حاجہ تو ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو یہ الگ ہے لیکن ہمارے یہاں چونکہ جو لوگ بہت زیادہ گرمے میں تو کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں اپنے رسک کے حلال میں وقت دیں علم دین حاصل کریں اور جو گھر کی جملہ ضروریاتیں حاجتیں ہیں ان کی جو فرائض واجبات ہیں جو آپ کے ان کی ادائیگی سب تک آپ رہیں اور بچے رہیں یعنی میں یہاں پر بلکہ ایک کوڈ کروں گا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پر رزق کمانے کی خوبصورت نیت بیان کی ہے وہ نیت آپ کو بتاتا ہوں وہ نیت یہ آپ نے بیان کی ہے کہ اس نیت کے ساتھ قصب کرے کسب معاش رس کے حلال اس نیت کے ساتھ کمائے کہ میں اس سے رقم جو ملے گی وہ اپنے گھر پہ دوں گا اور یکسوئی کے ساتھ میں رب کی عبادت کروں گا سبحان اب, دلد. اب, دلد. اب دلد. میں اب جیسے نان نفکے کے پورے باپ کے اندر آپ دیکھیے جس کی روز کی اجرت ہے وہ یومیہ دے دے گا نفکا جس کی مہانا ہے وہ مہانا دے دے گا ٹھیک ہے جس کی سالانہ ہے وہ سالانہ کا بھی اس میں لکھا ہوا ہے سارا ٹھیک ہے یہ سب یہ سب کرے گا تو اب یہ اب ہم مہانا والے مثال کے طور پر اب مانا تو ماہنے کے پیسے دے دیے گھر میں اب کیوں مانگے بھائی اچھا اب اگر چوری ہو گئی تب بھی وہ ذمہ دار شریعت میں جو لکھا ہے چوری ہو گئی تب بھی وہ ذمہ دار ضائع کر دیا تب بھی وہ ذمہ دار اچھا فضل خرچے میں ہو تب بھی وہ ذمہ دار کیونکہ ہم نے تو اپنا کام پورا کر لیا ہاں جی ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ میں اپنے دعوت اسلامی کے مبلگین کے لیے بھی عرض کروں گا اور میں اپنے دیگر جو مدنی چینل کے وہ متم ناظرین کہ جو الحمدللہ ایک خاص مقصد کے تحت جینا چاہتے ہیں ایک مقصد کے تحت چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں بہت آپ کو پیارے مدنی پھول ملیں گے اس سے وہ ہے اس میں گہرائی ہے جو میں ارد کر رہا ہوں سمجھنے اور سیکھنے والے کے لیے اس کو نیگیٹو نہ لیجیے گا جو میں ارد کر رہا ہوں یہ نگیٹو نہ لیجیے گا یہ باتیں ہو جا رہے ہیں مولانا کو گھروں کی نہیں پڑی ہوئی یہ جتنے بھی دو دو چار چار پانچ پانچ سالوں کے لیے باہر پڑے ہوئے ہیں نا بیوی بی بچوں کو نہ ماں باپ کو چھوڑ کر ان میں مولانا کتنے ہیں ان میں منڈانا زیادہ ہیں ان میں بے نمازی زیادہ ہیں مگر ان کے بارے میں کوئی بولنے کے لیے نہیں جاتا کہ کیوں بیوی بچوں کو نہیں پوچھتے ہو کیوں ماں باپ کو نہیں پوچھتے ہو بلکہ ماں کا انتقال ہو جائے تو فون کرتے نہیں نہیں بیٹا ہم لوگ کر لیں گے تیرے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اگر مولانا دور بیٹھ کے امامت بھی کر رہے ہوں گے نا کسی باہر ملک کے اندر تو کہیں گے ہے اس کو اتنی نہیں پرواہ ہوتی کہ ماں وہاں کا انتقال ہو کے آ جائے کیونکہ یہاں پتہ ہے نا کہ یہاں تو مسجد کرایہ دے دے گی مسجد آنے جانے کا پیسہ دے دے گی وقت کے مال سے اس کے آنے جانے کا کرایہ نکل آئے گا وہاں پتا ہے کہ وہ میرا بیٹا آئے گا یا میرا شور آئے گا تو وہ اپنے جیب سے خرچ کر کے آئے گا ٹکٹ کے اور جائے گا آئے گا تو کیا کرے گا اگر کتنا کر لے گا وہاں کے لئے خالی روئے گا دو, دو چار دن کے بعد ایک ہفتہ واپس چلا جائے گا صرف اس کے پیسے بچانے کے لیے تو یہ یہ ڈفرینس ہیں دنیا اور آخرت کے معاملات پر غور کرنے والوں کے لیے اس لیے میری تو یہی یہ ہوتا ہے بدر انتجا کہ ایک رس کے حلال کمائیں بالکل نان نفقہ مرد پر واجب ہے دینا ہی دینا, دینا ہے عرف کے مطابق کپڑے عرف کے مطابق مکان اور عرف کے مطابق خوراک تین چیزیں ہیں نا رہائش مکان اور مکان ہاں روٹی کپڑا اور مکان ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہیں یہ دینی ہے عرف کے مطابق اور اپنی پوزیشن دیکھ لیں کیا وہ کیا دینا ہے میں یہاں یہ کہوں گا نان نفکے کا جو موضوع ہے نا پھر آپ کال بھی لیجئے گا بورے بچے نہ ہو رہے ہو اب آج کل ہے نا کال بھی لینی ہے میسج بھی ہمارا میسج نہیں لے رہا ہماری کال نہیں لے رہا لیں گے میں بھی تو لیٹ آیا ہوں نا تو مسئلہ یہ کہ پڑھنا بہت ضروری ہے اگر عورت پڑھ لینا کہ مجھ پر مرد کی خرچ کرنے کی ذمہ داری کتنی ہے اور مرد پڑھ لے کہ مجھ پر عورت کا خرچ کرنے کی ذمہ داری کتنی ہے اتنے ان دونوں کو تو پتا ہونا چاہیے مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ دونوں کے ماں باپ اور گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے سبحان اللہ کہ اس کی ذمہ داری کتنی ہے اتنی آسان ہے شادی اور میرے جو نان نفقے کے جو, جو مسائل پڑھیں بارے شریعت سے جو مجھے جو میرا پڑھنا یاد ہے اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تو اسلام اور دین کی اس ادا پر تو جیسے قربان جا ہے جو اس نا نفقے میں عورت بلن کو اسلام تحفظ دے رہے نا مفتی صاحب کا تو دور نہیں ہے ورنہ یہ عورت قاضی کے ذریعے کتنے کام کروا رہی ہے دیکھیں مسائل کے اندر اتنا تحفظ دے رہا ہے یعنی بننے کا جو مسئلہ آپ کو اگر یاد ہو پڑا ہو کہ اگر شوہر بولے کہ میں ضامین ہوں تو زامین ہے وہ نہ جا رہا ہے ایک مہینے کے لیے تو وہ عورت کہہ سکتی ہے کہ مجھے اس مہینے کا خرچہ دے گا کون تو وہ زامین دے کر جائے کہ تمہیں خرچہ یہ دے گا لیکن وہ کس عورت کے لیے کیا یہ سارے مسائل جو ہیں میں واقعی آپ کو مشورہ دوں گا کہ بہار شریعت میں جو کتاب الکاح ہے کتاب النکاح میں نان نفقے کا نفقے کا باب ہے نان نفقہ تو ہم کہتے ہیں بہار شریعت کا جو آٹ حصہ ہے اس کے اندر نفقے کا بیان نفقے کا بیان یہ بہار شریعت کے آٹھویں حصے کے اندر سفر نمبر دو جو مکتبہ المدینہ کی نئی متبوعہ بہار شریعت تخریق شدہ ہے اس کا سفر نمبر دو سے یہ تقریبا یہ آٹھواں حصہ کمپلیٹ ہو رہا ہے نان نفقے پر تو 12 15 20 صفحات تقریبا یہ اس پہ تفصیل یہ پڑھ لیں آپ میں تمام شادی شدہ غیر شادی شدہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو مدری مشورہ دوں گا 15 سے 20 یا پچیس صفات کے پر یہ ایک مسائل ہیں اتنے زیادہ مطلب نہیں ہے مگر سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہے ایک مرتبہ پڑھ لیں نہ سمجھ میں آئے تو مہربانی کر کے دار اہل سنت فون کر کے پوچھ لیں کال نمبر آپ کے سامنے ہونے چاہیے آپ کی تو میں کہتا ہر کتاب پر آپ کا فون نمبر اور آپ کے موبائل پر لکھا ہوا ہونا چاہیے میسج کر دیں مہربانی کر کے یہ ضرور پڑھ لیجئے گا میں یہی امید کروں گا یہ جو ہم نے موضوع لیا ہے تاکہ ایک اویرنیس دیکھے ہم ایک سلسلے کے اندر کو پورے کے پورا یہ نفکے کا موضوع نہ بیان کر سکیں گے نہ سمجھ سکیں گے نہ سمجھا سکیں گے لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ اس سے آپ کے ذہن میں ایک اویرنیس اس کو کہیں یا معلومات کہیں فراہم کرنا ہمارا مقصد ہے کہ مہربانی کر کے اس کو پڑھیں اور شادی سے پہلے ضرور پڑھیں شادی سے پہلے ضرور پڑھیں مہربانی کریں کہ کیا یہ ہمارے برادریوں میں جو کچھ ہمارا بٹا ہوا ہے نا اس میں خود کو نہ بانٹیں صرف ہر چیز برادری میں بٹی ہوئی غلط نہیں ہے برادری میں ہونے والی ہر چیز درست بھی نہیں ہے جی پڑھ ضرور لیں سبحان اللہ بڑی پیاری اب آپ کے ہاتھ میں جو کیا جی اور میں ایک جب مسائل پڑھ رہا تھا آپ کے حکم پر میں نے بھی پڑھے ایک دفعہ پھر سے تو اسلام کا حسن مجھے اس سے نظر آیا کہ یہ نہیں کہ لکیر کا فقیر نہیں بنایا کہ نفق جو دینا ہے خرچ جو دینا ہے وہ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ متعین ہو جائے گا بلکہ اس میں یہ رکھا اگر گھرانی کے دن ہوتے ہیں یعنی مہنگائی کے ایام ہوتے ہیں تو پھر یہ نفقہ جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گا یعنی مہنگائی ہو گئی ہے تو اب اس میں اضافہ کرنا پڑے گا اور اگر سستائی کا موسم ہے تو پھر اس میں بھی وہ ایڈجسٹ معاملہ عورت کے لیے سیکیورٹی کتنی ہے سبحان اللہ اور مرد کے لیے تحفظ کتنا ہے مدینہ مدینہ کیا بات ہے مرد کے لیے آسانیاں کتنی اس میں عورت کو سیکیورٹی کتنا کیا گیا ہے کہ یہ کہیں بھی اپنی آپ کو ان سیکور فیل نہیں کر سکتی یعنی عورت کو شادی کے بعد کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت تحریت متحرہ نے جیسے ایک آدمی کے اوپر اس کے والد کا نفقہ یا اس کے بہن بھائیوں کا نفقہ یا اولاد کا نفقہ یہ اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب یہ کمانے پر قادر نہ ہو اور ان کا اپنی بھی کوئی ملکیت میں مال نہ ہو جس کو یہ ضرورت سے زائد مال کو بیچ کے اپنی کمی اخراجات پورے کر سکیں لیکن عورت بیوی چاہے مالدار ہو کروڑ پتی ہے باپ کی بیٹی ہے اس کی اپنی ملک میں کروڑوں روپے موجود ہے بینک بیلنس ہے تب بھی یہ شادی ہو کر جب آتی ہے اس کا نام نفقا شوہر پہ ہی لا یہ نہیں ہے کہ غریب ہے اس کی ملک میں کچھ نہیں ہے تو یہ شوہر بعض گھر ایسے ہیں جمیل بھائی کہ جن میں کمبائنڈ فیملی ہے اگر باپ زمین بن جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میرے دو تین بیٹے ہیں شادی ہے اور رہ رہے ہوتے ہیں ساتھ بزنس ایک ہوتا ہے اور باپ ہی جامین ہے اگر باپ جامن بن گیا ہے تو اب اس بچے کے اوپر وہ نان نفکا واجب نہ اب تو اس کے باپ کے اوپر آ گیا نا جب باپ بیٹا نہیں ہے تو جو زامین بنا ہے اس کو وہ چونکہ اس نے اپنی ضمانت لی ہے تو لازم ہے لیکن اگر بیٹا موجود ہے تو اس کے اوپر ہی نان نفقہ لازم ہے اب وہ اپنے والد کے ساتھ چونکہ کام کر رہا ہے تو والد سے جو حاصل شدہ جو مال ہوتا ہے جو بیٹے کو اخراجات مل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے سے اپنی بیوی بی کے اخراجات ضروری وہ پورے کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ جب باپ نے ضمانت لے لی بیٹا موجود ہے تو بیٹا بالکل فارغ ہے وہ مل جل کے کام کر رہے ہیں ہاں مل جل کے کر رہے ہیں تو جو طے شدہ انداز جیسے ہو جاتا ہے ویسے میں جو پڑھا ہے اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی جو مرد اس وقت اپنے گھر میں دے رہا ہے وہ اپنی بساک سے بہت باہر نکل کے دے رہا ہے اتنا تو یہ تو ہے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں اگر شریعت کے احکام کو ملوث رکھا جائے اور اس پورے باپ کو پورے چیپٹر کو ایک بار پڑھ لیا جائے اور جرنل بات کر رہا ہوں ہنڈریڈ پر نہیں جرنل بات کر رہا ہوں کہ مرد اس وقت جو اس کو منان نفقہ جو اس کے پر ہے اس سے وہ آگے بڑھ کر اپنے گھر میں خرچ کر رہا لا, لا, لا. لیکن پھر بھی اس کو کچھ کیا دیتا ہے ویلیو نہیں ویلو دیکھیں ویلیو نہ ہونا یوں اس مائنوں کا ہوتا ہے اب آپ اندر اندر کی باتیں لا رہے ہیں دوبارہ کہ وہ ایک عورت کا ایک مزاج ہے وہ کہہ دے گی کہ آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا ٹھیک ہے نا یہ دیکھے یہ ہمارے نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ہم پر احسان ہے کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ مطلب یہ یہ چیز ہے یہ یہ چیز ہے اگر یہ کمپنی بتا دے آپ کو کہ اس کو اتنا استعمال کریں گے تو یہ گرم ہو جائے گا اس کو اتنا استعمال کرنا اور گرم ہو جائے نا تو پھر اس کو رکھ دینا کان کے اوپر نہیں رکھنا وا نقصان دے گا تو کمپنی نے بتا دی تو پھر آپ اس کو اسی طرح یوز کریں گے نا تو اب مطلب کہ یہ کمپنی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری جان و مال کے مالک ہیں ہمارے سب کچھ ہیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا ہوتا ہے تو ہم مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے معاملے میں ان حدیثوں کو ضرور پیش نظر رکھے کہ جس میں اس میں بھی عورت کا تحفظ ہے اگر میں کہوں مرد کو تسکین کا سامان تو دیا جا رہا ہے مگر یقیناً عورت کو تحفظ بھی دیا جا رہا ہے کہ تمہارے بارے میں پہلے سے ان کو بتا دیا گیا ہے تو اب مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اس چیز کو دیکھے اور گھر ٹوٹنے نہ دے سل حبیب صلی اللہ سوال آیا ہے میسج کے ذریعے سے کہ اگر بیوی یہ ڈیمانڈ کرے کہ چاکلیٹ اور ٹافیاں جو ہے یہ لا کر مجھے دی جائیں تو کیا یہ مرد پر واجب ہوگا ڈیفینیٹلی واجب نہیں ہے یہ مرد پر واجب نہیں ہے نہ مطلب کہ اس کی پوزیشن نہ ہو تو اسے ڈیمانڈ کرنی بھی نہیں چاہیے اور ویسے اگر یہ چاکلیٹ وغیرہ زیادہ کھلائے گا تو کل کو پھر شوگر کے ڈاکٹر کا بھی علاج کرنا پھر دواؤں کا خرچے بھی بڑھیں گے ٹھیک ہے اور थीच्छे بھی یہ بولے کولڈ ڈرنک بھی پلاؤ یہ بھی دیکھیں عرف کا ایک کھانا ہوتا ہے نارمل ایک عام آدمی کے گھر میں نہ چاکلیٹ آتا ہے نہ ڈرائی فروٹ آتا ہے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ایک میں نے کیا کہا کہ مرد بہت, بہت باہر نکل کے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو تو اگر لا دے تو کیا حرج کیا ہے لا دے تو مہربانی ہے نا اس کی کیا مطلب نہیں اگر جہاں, اتنے, جہاں, اتنے, جہاں, اتنے, جہاں اتنے کام کر رہا ہے وہاں یہاں لے, لے, لے, لے آئے کیا حرج ہے جی جی یہ کہہ دے یہاں اتنے ایسا اور ایسا ہو جائے تو کیا حرج ہے یہ کہہ سکتے ہیں جی اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر یہ مطلب کہ لے آتا ہے تو ایک اور مہربانی کر دیتا ہے تو کیا حرج ہے تو اس کو مہربانی کہ کیا منائے لیکن میں تو مشورہ دوں گا کہ یہ چیزیں کھلا کر عادت خراب نہ کی جائیں ٹھیک ہے جی خراب نہ کی جائیں یہ کھلا پلا دیں گے منہ پہ لگ جاتی چیزیں پھر مانگو پھر نہ ملے تو کیا فائدہ اگر مطلب کبھی کبھار کی بات الگ ہوتی ہے لیکن نارملی طور پر کامیاب مرد وہ ہے جو بہت کیلکولیشن کے ساتھ اور اپنی لمٹ کے ساتھ جو اپنی فیملی کو لے کر چلے اور اخلاقیات کے ساتھ چلے یعنی میں ایک بات ضرور ارض کروں گا تھوڑا موضوع سے کر آج ہی کسی سے ایک موضوع پر بات ہو رہی تھی ایک اسلامی بھائی سے کسی میٹر پر تو اس کو ان کو میں نے ایک حدیث سنائی کئی دفعہ الحمدللہ وہ حدیث پڑھی ہے میں تمام اسلامی بھائیوں کے لیے وہ حدیث بیان کر رہا ہوں ایک بار پھر جس کا مضمون یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے سبحان اللہ اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر سبحان اللہ ہوں. سبحان اللہ یہ جو ہے نا اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہونا جی یہ بہت میٹر کرتا ہے آپ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے ارض کر رہا ہوں آپ کم بھی کھلائیں گے نا یہ گزارا کر لے گی آپ کم پلائیں گے یہ گزارا کر لے گی آپ مطلب سادہ پہننے کو دیں گے گزارا کر لے گی ہر عورت کھانے پینے اور پہننے کی بھوکی نہیں ہوتی محبت کی بھوکی ہوتی ہے عزت کی بھوکی ہوتی ہے پیار کی بھوکی ہوتی ہے اس کو اگر آپ کی طرف سے عزت مل رہی ہوگی نا آپ اس کو مطلب کہ تو تڑا نہیں کریں گے ابے تبے نہیں کریں گے تیرے تیرے باپ نے تجھے کیا سکھایا ہے تری ماں نے تجھے کیا سکھایا ہے اس کو آپ مطلب کہ یہ نہیں کہیں گے تو ضلیل ہے تو گھٹیا ہے تو اس کو مطلب آپ جھڑیں گے نہیں اس کو آپ مطلب اس کی دل آزاریاں نہیں کریں گے اس کو اس کا ادب اس کا احترام اور اس کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق رکھیں گے اور اس کو اس طرح کر چلیں گے اور واقعی اگر آپ اس کی عزت کریں گے اور نتیجہ آپ کے اخلاق بھی اچھے ہیں آپ کا کردار اچھا ہے دوسری طرف ایسا نہیں کہ آپ اس کو عزت تو بہت دے رہے ہو وہ ایک طرف آپ سے عزت تو لے رہی ہے دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ مجھے عزت بھی دے رہا ہے میرے میرا مان بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسری عورتوں کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات بھی رکھے ہیں یہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی دیکھیں آپ کی بیوی بی ایک بار اگر آپ کو پتا چلے نا کسی غیر مرد سے بات کرتی ہے آپ کی غیرت جوش مارتی ہے اور آپ اس کے سامنے سو سو عورتوں سے باتیں کرتے ہو مگر وہ برداشت کرتی ہے کیوں کیا اس کے اندر غیرت نہیں ہے نہیں ہے وہ آپ بھروسہ کرتی ہے آپ پر اعتماد کرتی ہے نہ آپ کو بلا اجازت شرح غیر عورت سے بات کرنے کی ہم مطلب کہ گنجائش چھوڑیں گے نہ ان کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ کسی غیر مرد سے بات کرے بلا اجازت شرح لیکن بات سمجھانے کے لیے ارض کر رہا ہوں کہ یہ کھانے پینے اور ان تمام چیزوں کو بھی آدمی کمپرومائز کر لیتا ہے جو فرض و واجب ہے وہ دینا ہی دینا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مرد کمزور ہے مفلس ہے تندست ہے پریشان ہے کاروبار میں نقصان ہو گیا اگر پھر بھی اگر یہ اپنے گھر کے اندر اخلاق اپنے سا... کیونکہ آپ کے لوگ پیسے لے گئے آپ کا لوگ کاروبار لے گئے آپ کے اخلاق کون چوری کر کے لے گئے آپ کی نرمی کون چوری کر کے لے گیا آپ کی شرافت کون چوری کر کے لے گیا آپ, نق... آپ کے کردار پر کس نے ڈاکا مارا بھائی آپ کا کردار کون سے مطلب کرنسی کے نام پر بھی گیا کیا آپ چلا گیا تو آپ مطلب کہ اس طرح مطلب کہ گھر میں چکھنے چلانے لگ گئے ہاں اب وہ عورت جو مطلب مرد کے برے حالات میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی جبکہ اس کے وہ دوسری چیزیں بھی سلامت ہیں تو اس عورت کو سوچنا چاہیے کہ اس نے پھر مطلب کہ کیا وفا نبھائی ہے اللہ رحم مہربانی کریں ایک دوسرے کے ساتھ وفا نبائیں موضوع ہم اپنا نانف کا لے کر آئے لیکن ہمارا بیسک جو اس سلسلے کا مثالی معاشرے میں جو ہم نے شادیاں جو ٹاپک رکھا ہے نا جی اس کا جو بیسک یہی ہے یقین مانی مجھ چاہے میں قسم لے لوں گا میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ میں گھر نہ ٹوٹنے دوں اللہ گھر ٹوٹنا گوارا نہیں ہے گھر ٹوٹنا گوارا نہیں ہے مطلب ایک مشاہدات اور تجربات میرے یہ کہتے ہیں کہ سچویشن بہت خراب ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا گھر نہیں چل سکتا لیکن میرے اپنے تجربات ہیں، میرے اپنے مشاہدے ہیں کہ تھوڑا عرصہ آدمی برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے کھینچتا ہے نا حالات چینج ہو جاتے ہیں اور گھر چل پڑتا ہے اس کا قرآن کریم میں اللہ کے بارک تعالیٰ نے فرمایا ہے تلک ایام ردا بَيْنَ النَّاسِ جی تلک الیام ردا بَيْنَ روحا بہین ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں دن بدلتے رہتے ہیں حالات بھی بدلتے رہتے ہیں واقعات بھی بدلتے رہتے ہیں ہمارے پاس میسج بھی آتے رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے یہ شوہر سے پاکٹ منی کا تقاضا کر سکتی ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ عورت کو کچھ اس کے اپنے پرسنل جیب خرچی ٹائپ کی چیزیں دیتا ہے ہمارا عرف تو ہے یہ صحیح اور میرا خیال اس عرف کو باقی رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں اور اگر اس میں جو بہت سینسبل اور کا شیار جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اس کو خرچ نہیں کرتی اتنی فضولیات میں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسے بی سی کے طور پہ یوز کر لیتی ہیں یا سیونگ کے طور پہ یوز کر لیتی ہیں ان کا ذہن یہی نہیں ہوتا کہ میں اسے اپنی ذات پر عید آئے گی تو میں مطلب کہ یہ سینڈل ایسے لے لوں گی تو میں چپل ایسے لے لوں گی وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ چیزیں جو مجھے دے رہے ہیں نا سنبھال کے رکھوں کل میری بیوی بچے کل میرے ہی شور کو یا میرے بچوں کو میرے یہ پیسے کام آ جائیں مدینہ گے مدینہ ایسی سمجھدار اور ذہانت والی عورتیں بھی ہمارے معاشرے میں ہیں صحیح یہ کیا کہتے ہیں جن اور یہی بہت انصب ہے سمجھ میں یہ کب ترین صورت ہے یہ مدینہ مدینہ یہاں ایک اور سوال بھی ہے میسج کے ذریعے سے کہ کیا مرد پر عورت کو الگ رہائش لے کر دینا الگ گھر لے کر دینا یہ واجب ہے ضروری ہے دیکھیے مسئلہ یہ ہے عورت کا یہ تو حق ہے کہ اسے ایک ایسا کمرہ کمز کم دے دیا جائے کہ جس میں یہ اپنے آپ کو جو با اختیار ہو اور وہاں مطلب اس میں اس کو انٹرفیئرنس جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ انٹرفیرینس نہ ہو اور اگر اس کو اللہ تعالی نے وسط دیئے تو اگرچہ وہ اٹیچ بات کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اور اگر مشترکہ واش روم یا باتھ روم ہے اور اس کی پوزیشن نہیں ہے کہ اس کو وہ ایسا سیپریٹ کر کے کر سکے تب بھی عورت اس میں بھی اس کو گزارا کرنا پڑے گا تو اب اس میں یہ اب میں تھوڑا سا اس میں اب ان کی موجودگی میں تھوڑا سا میں ڈریل کرتا ہوں اس کیس کو اس میں سمجھنا ہے ان ساس و نند اور دیگر گھر کے افراد کو کہ جس میں کمبائن ایک بھابی یا بہو رہ رہی ہے اب اگر اس کی اس کو نہیں نکلنا اس کو کمرے کے اندر رہنا ہے تو اس کو اختیار ہے میں دو چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں تھوڑا سا اس کو نیگیٹو مت مطلب لیجئے گا پلیز تھوڑا سمجھنے کو ایک تو ہم نفس مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں پھر ہم تھوڑا سا معاشرتی طور پر گھریلو طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا سلسلہ یہی ہے مثالی معاشرہ جی ٹھیک ہے وہ اس کے پہ حق ہے کہ وہ کمرے کے اندر رہے اور وہ چاہے کہ میرے اندر کوئی گھر میں کمرے میں انٹرفیئر نہ کرے ٹھیک ہے شیو right. اس کے پاس اس بات کا حق حاصل ہے مگر میں اس بہو سے یا اس اسلامی بہن سے ضرور ارض کروں گا کہ اگر وہ اس طرح کمبائن فیملی کے اندر اپنے گھر کے اندر ایک الگ سے ریاست قائم کرنے کی کوشش کرے گی نا جو کہ اس کا واقعی حق ہے معلومات بھی کمی ہے اور ہمارے یہاں ایک معاشرتی طور پر ایک مزاج بنا ہوا ہے اگر وہ کمرہ بند کر کے رہے گی موبائل استعمال کرتی رہے گی اور اندر ہی پڑی رہے گی باہر ہی نکلے گی اس کو گھر کے باہر کے معاملے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا رے کمبائنڈ فیملی میں رہی ہے ایسی عورت شاید زیادہ دیر تک اپنا گھر چلا نہیں سکے گی اپنے شوہر کے ساتھ نبھا نہیں سکے گی اور اس کمبائنڈ فیملی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی یہ میرا مشورہ ہے کہ کبھی ایسا نہ کریں. بلکہ اگر جیسے ایک تو ہوتا نہیں کہ سونے کا ٹائم ہے یا کوئی اس طرح کا ایک خاص ایک وقت ہوتا ہے کمرہ بند کرنا سب کی سمجھ میں آتا ہے اس کے علاوہ میرا مشورہ یہ کہ ساتھ رہنے والی بہو اپنا کمرہ بند نہ کریں اور زیادہ تر وقت یہ اپنے کمرے کے باہر اپنی جو گھر کے جو دیگر جو ہیں افراد پردے کی رعایتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہی رہ کر گزارے یہ مطلب ایک یہ اپنی نندوں کے ساتھ اپنی بھابھیوں کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ بنا کر رکھے اس نے سروخ کا معاملہ رکھے ان کے ساتھ بالکل یہ جو سیپریٹ لائف لے کے چلی جائے گی نا مفتی नहीं. صاحب آپ کیا کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں یہ واقعی اسی طرح ہے اس میں علیحدہ رہنے میں اب باہر کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کیا افتاد آ گئی مصیبت آ اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہے موبائل میں آرام کر رہی ہے جو بھی اس کا مرضی ہے اس طرح کا جو انداز ہے واقع یہ دلوں میں تھوڑا دوریاں پیدا کرتا ہے اس کو چاہیے اپنی نندوں کو جیسے اپنے کمرے میں لے آئے ضرور نہیں ہے کہ یہی وہاں جائے اپنے کمرے میں ان کو آنے دے بیٹھے بٹھائے عزت دے تو اس طرح یہ بھی ان کے ہاں ہے فیملی, فیملی ممبر ایک فیملی, حسن فیملی حسن. ممبر کی طرح رہے گی تبھی اس کی کامیابی ہمارے یہاں یہی انداز ہے ٹھیک ہے اور اس کو میرا خیال ہے کہ فالو کرنا چاہیے ہماری اسلامی بہنوں کو ماشاء ورنہ ان کو تکلیف ہو جائے گی ان کے گھر پریشانی کے انداز. ہوتی ہے جب یہ دوسرے کے دکھ درد میں کام نہیں آئے گی ساس بیماریں بخار چڑھا بھائی اپنے کمرے میں ہے اس کو کیا ساس آ کے بتائے گی کہ مجھے بخار ہے سر میں درد ہے اس کو یہ کمرہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے آگے شور بولے گا سر میں درد ہے کوئی آگے پوچھتا نہیں ہے تب تب اس نے کیا اعلان کیا تھا کہ میرے سر میں درد خود کمرہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیا کسی کو کیا سر میں درد ہے یہ بھی جب جائے گی دوسرے آئیں گے تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اسی طرح رہنا چاہیے میں تو یہی مشورہ دوں گا ملت سے اپنا رابطہ تو رکھ ارے کیا باہر رکھ اقبال صاحب کا شیئر ہے جی ڈاکٹر اقبال کا شیئر ہے کال شامل کرتے ہیں صلی اللہ آپ دیکھ رہے اکبر آپ دیکھ رہے ہم یہ سلسلہ سنجیدگی کے ساتھ اور کچھ خوشتبئی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں گھر کا ماحول ایسا ہی رکھیں سبحان اللہ گھر کا ماحول ہے سر مسکراتے رہے ہیں جہاں سنجیدگی ہیں, سنجیدگی اختیار کر رہے ہیں جہاں کچھ اس طرح کا مل جل کر رہے ہیں خوشگوار چہرے پر مسکراہٹ رکھیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کا گھر صدا آباد رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ مسکرانا اختیار کر لیجئے گا صدا آباد رہے گا اللہ نے چاہ تو آپ کا گھر آباد رہے گا جی نا مگر یہ مسکرانا بس مسکرانے کے محل پر اب چور کے بولے کہ میری ماں بہت بیمار ہو گئی تو پوچھتی نہیں ہے اچھا آپ کبھی بیمار ہو گئی ارے واہ مسکرا کی رہی ہے مدد چہرے نے بولا تھا مسکرا دیا نا پھر جو ہوگا نا وہ ہمارے ساتھ ہوگا آپ کے ساتھ کیا ہوگا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کون لے لیں السلام علیکم وحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈیا سے عرض کر رہا ہوں نگرہ نے شورا ایسا ماشاء اللہ بہت پیارے مدنی فول دے رہے بیٹی کی تربیت کے حوالے سے کہ اس عمر میں ان کو کھانا پکانا وغیرہ سکھایا جائے مگر ایسا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بارہویں تک تو ہمارے ہاں سکول ہوتی ہے بارہویں کی بچی سولہ سترہ برس کی پھر کالج کے تین سال تو انیس برس اب باقی بچا کیا اب سکھائیں گے کب اب کالج نہیں کراتے تب بھی مسائل ہوتے کہ اس کو کچھ سکھایا نہیں پڑھایا نہیں اور پڑھاتے ہیں تو پڑھنے کی عمر جب پوری ہوتی ہے تب تک تو رشتے آ ہوتے ہیں ہو اور شادی کر لیتے تو پھر یہ پھر کچھ پکایا نہیں سکھایا کہاں جائے معاشرے میں یہ معاملات بہت پائے جاتے کہ اتنی کالج کراتے ہیں کہ اس کو پھر یوں کالج ختم ہوتی ہے یوں شادی ہوتی ہے پھر دونوں میں سے ایک کچا رہ جاتا ہے یا تو یہ سننے ملتا ہے یا وہ سننے ملتا ہے تو ایسے میں کیا کریں کیا کچا رہنا زیادہ مفید ہے کچا تو ایک رہے گا کیا کچا چلو مثال دیتے ہیں ہم تو آپ کی ہر بات سے متفق نہیں ہوں میں تو کم از کم نہیں ہوں میں بچیوں کی اس قدر آزاد دانہ پڑھائی کا جو معاملہ ہے اس سے میرا اتفاق نہیں ہے معذرت کے ساتھ یعنی عورت کی پڑھائی کے ایک اپنے احکام ہیں اس کی تعلیم کے ایک اپنے احکام ہیں اس کے پردے کے ایک اپنے احکام ہیں تو کم از کم ایک باپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میری بیٹی کہاں پڑھنے جا سکتی ہے کیا پڑھنے جا سکتی ہے اور کیا پڑھنے نہیں جا سکتی ہے؟ اس کی پوری تفصیل ہے اس کو پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب سے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا پتا چلے گا کیا ہے چونکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میں اس کو ایسے ہی اوپر اوپر سے لے کر جا نہیں سکتا تھا کہ میں اس کو بھی انڈورس کروں یہ بھی صحیح نہیں وہ بھی صحیح مدنی چینل ہے یہ کیا بھی صحیح نہیں کیا بھی صحیح کیا بھی صحیح نہیں مدنی چینل ہے جو صحیح وہ صحیح اور غلط ہے وہ غلط ہے ڈیفینےٹ ہم سے اختلاف آپ کو اس میں بھی ہو سکتا ہے اختلاف اس میں بھی ہو سکتا ہے تو اختلاف رائے کا ہونا اپنی جگہ پر ہے آپ کا اب ہم سے اگر کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ دونوں جو آپ نے میرے سامنے سو جو ہند سے ہمارے اسلامیہ نے کال کی ہے دونوں میں سے کون سا کام کچا رہے گا تو گھر کی دیواریں کچی ہو جائیں گی اس نے جا کر گھر میں پڑھائی نہیں کرنا نہیں اس نے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو میتھامیٹکس نہیں پڑھانا فزکس یا اکاؤنٹس کے سبجیکٹ نہیں پڑھانے اس سے جا کر اپنے گھر میں کام کاج ہی کرنا ہے صاف صفائیاں کرنی ہے زیادہ تر گھر کا گھر کا کیا ہے عورت کا کام کیا ہوتا ہے اب آج کل جو عورتوں نے اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے میں اس پر بھی ڈیٹیل میں جاتا جنرلی آپ نے اپنی امی کو نانی کو سب کو دیکھا ہوگا گھر کی دیگر جو ہماری تیس چالیس پچاس سال کی جو ہمارے گھر کی جو مطلب بورتے ہیں پچاس ساٹھ سال کے انہوں نے بھی اپنی زندگی کی گزاری ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے سلمان بھائی نے کہا کہ تلا کا ریشو بڑھ گیا ہے تو پہلے طلاق کا ریشو کیوں نہیں تھا بھائی اب طلاق کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے تو اس میں عورت کی آزاد خیالی کا بھی بڑا ہی فیکٹر ہے اور اس عورت کی آزاد خیالی میں اس کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کا بہت بڑا فیکٹر ہے اب میں مزید تھوڑا سا اور دو جملے بول کے چلا گیا کیا کر سکتا ہوں اس میں میری تو آپ سے مدری نتیجہ یہ ہے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں کہ اس نے اپنے سسرال میں جا کر جو سب سے مین کام کرنا ہے وہ گھریلو کھانا داری کے کام مطلب کھانا داری کے کام ہے اس میں اس کا ایکسپرٹ ہونا اور منجاوا ہونا یہ اتنا ضروری ہے کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا اور اگر یہ نہیں آتا ہوگا ہوگی تعلیمی یافتہ تو اس کو اس کے بارے میں ایک لوس بھی برداشت نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کو جو جمنا سنے کا بولے گا یار پڑھا ایسی پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت تھی تو روٹی تک بیلنے نہیں آتا کیونکہ یونیورسٹی میں روٹی بیلنا تو نہیں سکھاتے مینڈک کاٹنا سکھاتے ہیں روٹی بیلنا نہیں سکھاتے بھائی کہ روٹی کیسے بیلی جاتی ہے چاول کیسے ابالے جاتے ہیں تو یہ یہ نہیں آتا یہ کالج یونیورسٹی میں یہی یہ نہیں یہ تو الگ سبجیکٹ ہی الگ ہے ہے نا وہ کیا پتہ نہیں بولتے ہیں کو تو یہ چیزیں ہیں میرا تو تمام تر اسلامی بھائیوں کو یہی مدری مشورہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نرمی سکھائیں کسی بھی نا خوشگوار ہا. کسی بھی مطلب کہ ایسی بات جو ان کی طبیعت کو گوارا نہیں ہے اس پر صبر اور برداشت کرنا سکھائیں اگر آپ اپنی بیٹی کو واقعی خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں نا تو یہ چار پانچ چیزیں ضرور سکھا دیجیے گا اپنی بیٹی کو ڈیمانڈ نہ کریں جو واجب وہ ضروری چیزیں ہیں جو مل رہا ہے بس لے لے اور شادی کے بعد کبھی بھی اپنے ماں باپ کی تعریف نہ کریں یوں جا کر وہاں پر کہ میری ماں ایسی نہیں میرے والد صاحب ایسے تھے نہیں میں ایسے تھے نہیں یہ نہ کریں آپ سکھائیں نہ سکھائیں میں اس وقت ایک بھائی ہونے کی ایسے ایسے یا جو میری بیٹیوں کی عمروں کی ہیں یا میری بہنوں کی عمروں کی ہے میں ان کو ضرور ارز کرتا ہوں یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بھی میری اسلامی بہن ہیں میں ان کو ضرور ارض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں بند کر دیں آپ کے گھر کی خوشیاں آپ کی مٹھی کے اندر ہیں سبحاند. آپ کے پرس میں بھی نہیں ہیں آپ کے انوارے میں بھی نہیں ہیں آپ کی مٹھی کے اندر ہیں آپ اگر یہ چند میں نے مدنی پول ارض کی ہیں اگر آپ تو اختیار کر لینا گھر کا ماحول کتنا ہی آپ کے نگیٹو ہے ان کے فیور میں آ جائے گا بڑے بڑی پیاری بات کہی کالس بھی ہیں میسجز بھی ہیں یہاں ایک میسج کے ذریعے سے سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ نان نسخہ نہیں دے سکتا تو کیا اب وہ تراک دے دے گھر توڑ دے اس کی اجازت تو باہر شریعت میں نہیں ہے کہ اگر نہیں بھی کر سکتا تو بھی تفریق نہیں کی جائے گی فریق نہیں کی جائے گی اس میں شوہر ہی کو بھی ہمت کرنی ہے کہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائے بنے گا کہ جیسے بندہ کچھ کاری نہیں رہا ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ایسے تعداد بہت کم ہے کہ جو بالکل بے حص ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کماتے نہیں ہیں لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو شریعت تو حکم دے رہی ہے نا نان نفکا دے رہی ہوں نان نفکا لکھا ہوا ہے جی ایک عام کمانے والا آدمی کر تو سکتا ہے کر سکتا ہے یہ اگر یہ فائل فل فلیش کوئی کورس ہونا اور کھول دی جائے تو مردوں کے لیے خوشخبریوں کا سمجھے کہ ایک بہت بڑا خزانہ اور عورتوں کو بھی سیکھنے کا بھی ملے گا اسلامی بہنوں کو اور انشاءاللہ ان کو ان کی جو اسلام نے فیور کی نا وہ بھی بہت ساری باتیں ملیں گی نا لفقا ایک عرف کے مطابق جو چیزیں ہیں جی وہ ایک کم آمدنی والا اپنے کم آمدنی والے کا جو اسٹیٹس ہے وہ وہی ہے جو اس پر لے جی رہا آگا آگا صحیح وہ اس کے مطابق کر سکتا ہے یار نہ ایسا نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے وہ لاکھوں میں کو ایک یا کروڑوں میں کوئی ایک نکلے تو نکلے ورنہ یہی کہ جب جتنا نان نفا شریعت نے لازم کیا ہے وہ اتنی کی کوشش کرے آپ کو سوچو کہ اس پوری ایک دنیا کا نظام جو ہے نا یہ شادی اور اولاد ان تمام چیزوں پر بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے نا ہے نا کہ بھائی جب شادی ہوگی اولاد ہوگی تو ایک نسل انسانی کا سلسلہ چلے گا یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے واہ اب سوچیں ایک نیچرلی بات ہے اتنا کمپلیکیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے یہ بہت سمپل ہے شادی بہت سمپل ہے فیملی کو چلانا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے آج ہماری فیملیز کے اندر باہر کی مداخلت بہت ہے ٹی وی کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے فلموں کے ذریعے اور مطلب کہ پہلے دیکھنے کے لیے کیا تھا ممانی کا گھر تھا چاچا کا گھر تھا بھائی کا گھر تھا بہن کا گھر تھا یہ دو چار گھر ہوتے تھے جسے پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا گھر کے اندر اور بہت زیادہ آس پاس تو کان وان لگانے کی عادت ہوگی تو تو پڑوسیوں کا دو چار باتیں آ جاتی ہوں گی بول رہے اب ٹی وی اور سوشل میڈیا اور ڈراموں اور فلموں کے ذریعے تو ایک ریئل لائف تو ہی نہیں وہ جو ٹی وی جو اور فلموں کو دکھایا وہ ریئل لائف وہ تو لائف ہے جو مطلب یہ جو دکھائی گئی ہے تو اسی کو انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے تو وہ جو ریئلسٹک تھی جو ریئلٹی تھی زندگی کی وہ تو ختم سی ہو گئی نا سیکھنے سمجھنے کا طریقہ تو یہ اتنا سمپل شادی اتنی سمپل ہے اتنی سستی ہے شادی میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی سستی ہے شادی کہ اگر معاشرہ این اسلام کی روح پر آ جائے نا تو گھر شادی کرنا گھر چلانا اور نبھانا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اگرچہ بولنے کی حد تک ہی صحیح جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمے ہوگا اگر گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے ہوگا جو یہ بولتے ہوگا آپ اس کو باتیں کرنی آتی میں بھی کہہ رہا ہوں اگرچہ میری یہ باتیں باتیں کرنے کی حد تک ہی صحیح یہ بھی میں مانتا ہوں مگر یہ ہے حقیقت بالکل جس کو مان لیں آپ اگرچہ یہ ہماری موجودہ معاشرتی انداز زندگی پر ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے میں یہ آپ کے جواب پر جواب عرض کر رہا ہوں لیکن یہ ہے حقیقت اسی بات جس کو ہم کھو چکے ہیں یہ جس دن ہم نے پا لی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا میسج کے ذریعے سے ایک سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ عورت جو روٹ کے میکے چلی گئی ہے اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ چلی گئی اس کا نان نسخہ جو ہے لازم ہوگا نہیں ہوگا چلی کیوں گئی ہے کیوں چلی گئی ہو کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے اس میں کیوں چلی گئی ہو جتنی بھی چلی گئی ہو میں سب سے کہہ رہا ہوں کیوں جا کر بیٹھی ہو ماں باپ کے ماباپ گھر پر اس لیے ماں باپ نے شادی کی تھی کہ آپ اپنے شوہر کا اور گھر چھوڑ کر آپ ماں باپ کے پاس دوبارہ آ جاؤ ماں باپ کو بھی تکلیف ہے اس سے آپ کو تھوڑی کو منہ پہ کہیں گے کہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تیرے آنے سے ان کو تکلیف ہے وہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر پر آ کر بیٹھ جائے آپ برداشت کریں صبر کریں کیا تکلیف دی آپ کو شور میں اگر کوئی ایسی بڑی تکلیف کرے جس سے آپ کی جان عزت کو خطرہ ہے تو آپ دو باتیں کر کے ایک کوئی ایسا معاملہ بنائے گھر میں رہیں گھر چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت ہے گھر چھوڑ کر نہ جایا کریں گھر میں رہا کریں اور جو میرے اسلامی بھائی جو گھر بھیج دیتے نا جا اپنی ماں کے گھر مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حکیب المت ہے آپ حکیب حکیب المت ہے کتاب الکاح کے اندر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے فرمایا کہ عقل مندی یہ شور کی کہ بیوی بی کو میکے کے بھیج کے اس کی اصلاح نہ کرے اسلح گھر میں بٹھا کر کر سکے گا میکے بھیج کے نہیں کر سکے گا جو میکے کے بھیج دیتے نا جا تیری ماں کے گھر پر وہ کبھی بیوی بی کی اصلاح نہیں کر سکتے اسلحہ گھر بٹھا کر ہو سکے گی تربیت گھر بیٹھ کر ہو سکے گی موافق اس کو گھر بیٹھ کر بنا سکیں گے آپ ماں کے گھر بیٹھ کر تو بلیک میل کرتے ہیں آپ مورولی طور آپ اس کو مطلب کہ وہ انڈر پریشر لیتے ہیں آپ اور دنیا بڑھتی ہے گناوں کے دروازے کھلتے ہیں میری اسلامی بہنوں ہمت کرو اچھے برے دن آتے رہتے ہیں اور آب کچھ آپ برداشت کرے کچھ وہ برداشت کرے آپ کھلے مدینہ لگا کر رکھیں خاموشی کے ساتھ فون کریں کہ مجھے لے جائیے اب تک جو ہوا میں معافی چاہتی ہوں وہ آئے اور آپ کو لے جائے بس میں بیٹی کے ماں باپ کو عرض کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر جب بیٹی جانا چاہے اس کو جانے دیں اپنی ضدوں کی وجہ سے بیٹیوں کے گھر نہ توڑیں صرف بعض کا دونوں طرف کے ماں باپ کی وجہ سے بھی گھر ٹوٹتے ہیں جی دونوں کے ماں باپ کی وجہ سے وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم سے معافی مانگے وہ لینی ہم سے معافی مانگیں گے دونوں کے ماں باپ لڑ رہے ہیں اور پیس رہے ہیں یہ میاں بیوی کے میں گھاس وہ ماں کے گھر پہ اس کو بٹھا کر رہے میں خبردار ہماری عزت خطرے میں ہے ہماری عزت داؤ پہ لگا دے گے تمہیں پال پول اس نے بڑا کیا تھا کہ تم ایک لڑکی کے لیے ہماری عزت ایک لڑکی کے لیے وہ لڑکی نہیں اس کی بیوی ہے نہیں ہماری بیٹی ہو کر تو ہماری عزت کو کیوں میں لیا ہمارا وہ اب آپ کی بیٹی ہے اس کا یہ نہیں کہا مگر اس کی بیوی ہے اس کو جانے دو نا صرف اپنی ایک عزت سے اور اپنی ناک رکھنے کے لیے بچوں کے گھر توڑوا دیتے ہیں کئی سے ماں باپ ہیں صرف اپنی عزت رکھنے کے لیے اپنی ناک رکھنے کے لیے گھر توڑوانے کے بعد پھر جوڑوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں آفت نا کی بھی صورت ہے جیسے ہمارے دارالختا میں ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ باپ اور بھائی نے مل کر اتنا پریشر ڈالا اس سے ایک طلاق دلوائی سکون نہیں ملا دوسری بھی کہ حتیٰ کہ اب وہ بچ کے باہر نکلنا چاہ رہا ہے پھر اس کو گھر کے اندر ہی پھر پکڑ لیا کہ تیسری دے گا پھر تیری جان چھوڑیں گے اس سے تین طلاقیں دلوا کر پھر اس کو ایسا کر دیا ادمرا اب اس کے بعد جب وہ بیچارہ بیوی کو اس کے گھر والے لے گئے اچھا اب وہ آدمی ایسا یعنی جس پاگلوں جیسا ہو گیا اب اس کا دل نہیں لگ رہا گھر میں روئے جائے روئے جائے ادھا ماں اور باپ دونوں پریشان ہیں کہ ہم نے کیا کروا دیا اب ہل کے لیے پھر وہ دارو کہ کوئی حل ہے نہیں ہے ہم سے غلطی ہو گئی جذبات میں تھے اور یہ تھا وہ تھا طلاق دلوا دی تو حل چھوڑتے ہی نہیں ہے نا پھر اب اس کے بعد حل کہاں سے لے پتا کیا بکرا کاٹتے گردن الگ کرتے ہیں دھر بدن اور گردن دونوں کو الگ کر کے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں مفتی صاحب الگ کر دیا ہے ایک کر دیں بکڑا کھڑا کرتے ہیں ہاں مفتی صاحب بکڑا کھڑا کرو پورا کاٹ کٹا کے لے کر آ گئے آپ تو یہ نہ کریں یہ جو میں نے بہت طویل گفتگو نہیں کی مگر جن کے گھروں میں اس طرح کے مسائل ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے مہربانی کریں ان دونوں کو جینے دیں ان دونوں کو جینے دیں ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اگر یہ دونوں اپنے ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے ان دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا جذبہ ہے تو اس کو کچھ آپ سپورٹ کر کے کچھ کسی پار لگا دیں ہاں دونوں میں ہی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میاں بیوی بی میں ہی ایک نا اتفاق کی یہ مزاج میں مانگی نہیں ہے اب ماں باپ اپنا کردار ادا کریں گے ان میں انڈرسٹینڈنگ پہ ٹوٹنے سے بچائیں گھر ٹوٹنے سے بچائیں گھر ہمارے استاد سے فرمائے کرتے ہیں جو میں چندہ فارس کر چکا ہوں کہ جب دو میاں بیوی بی لڑتے ہیں نا تو شیتان سمندر کے بیچ میں کود کر خوشی کے مارے کودتا ہے خوشی کے مارے کودتا ہے, ہے سمندر کے بیچ میں کیونکہ یہ دو میاں بیوی بی نہیں ہوتے یہ دو کبے اور دو قبیل ہے دو ہوتے پھر قتل و غارت گری تک نوبت پہنچتی ہے اسی بات اللہ کی پناہ اللہ مخوش فرما اللہ ہمارے گھروں کا کی حفاظت کرے امین, امین آمین آمین ایک کال شامل کرتے ہیں پھر ایک اور بات بات لیٹ ہی بھی, بھی ہی ہی ہو رہے ہیں جی, جی چلے چلو جی السّلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں رول پنڈی سے یاد کر رہا ہوں محمد بلال مدری کا سلسلہ مثالی معاشرہ میں نان نفقے کا بیان بہت الحمدللہ للہ پیارا سلسلہ چل رہا ہے بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کا موقع مل رہا ہے نگرانی شدہ سے ایک سوال ہے میرا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کو جو ہے رسپیکٹ دو عزت دو یہ سارے معاملات دو تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر جس عورت کو شروع میں یعنی شادی ہوئی شروع میں ریسپیکٹ دی آپ آپ کہا اور آپ آپ والی لینگویج کی, یوز کی استعمال کی اور مطلب کہ یہ معاملات رہے لیکن اس کا اثر ایسا ہوا کہ وہ عورت بعد میں سر چڑھ گئی یعنی مرد کو اب حکم سنانے لگی وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ مرد جو ہے وہ میرا غلام بن گیا ہے اور یوں معاملات ہو گئے تو اس صورت حال میں کیا کیا گیا جب جی جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں جی اپنے اخلاق کا دامن نہ جانے دیں کیونکہ اگر آپ نے آپ کہنا شروع کیا تھا تو وہ آرٹیفیشل تو آرسی تو نہیں ہوگا مصنوعی تو نہیں ہوگا آپ کے کردار کے اگر یہ آپ حصہ ہے تو آپ اپنے کردار کو سنبھال کر رکھیں اگر کوئی اپنے کردار کو بگاڑ رہا ہے تو آپ اپنے کردار کو نہ بگاڑنے دیں سبحان اب اللہ اپنا کردار سوار کر رکھیں اگر کوئی تیسرا فرد آپ کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ اس کے معاملے میں رب کی نافرمانی سے بچیں اب اللہ سے دعا کریں اور اخلاق اور حسن اخلاق یہ ایک ایسی شے ہے جو انسان کو آپ کا گرویدہ کر کے چھوڑے گی رہی بات اس کے اخلاق بگڑ جانے کی تو دیکھیے عورت کی اصلاح کے بھی طریقے اسلام و دین نے بیان کیے ہیں جی مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے اس کے طریقہ کا سورہ نشا میں بیان کیے گئے جی کہ کس انداز پر وہ اپنی عورت کی اصلاح کی کوشش کرے گا اللہ ان اس, اس, اس طریقہ کار کو سورہ نشا میں بیان کیے گئے اختیار کیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر صلیب الطباء ایک اچھی فطرت کی عورت ہوگی تو وہ آپ کی ادنا ناراضگی سے بھی انشاءاللہ درس اللہ در سے عبرت لے گی مگر مسئلہ یہی کہ آپ نے شادی کی کہاں تھی یہ بھی دیکھا جائے گا شادی کہ شادی کی ایک ایسے خاندان ایسے گھر میں تھی کہ جہاں پر دین اور اسلام اور شوہور اس کے متعلق کو سمجھ بند آپ کی چیز ہی نہیں تھی تو اب ہے معاملہ مشکل لیکن آپ ہمت میں رہیے انشاءاللہ تعالی جیت اسی کی ہوگی جو اللہ کی رضا کے مطابق ٹیکل کرے گا سلحان اللہ سلحان بڑی پیاری بات کہی ایک میسج کے ذریعے سے سوال ہے کہ عورت جو وہ شہر کی معاملات جو اس کو ناپسند ہو ان پر کتنا چیخ سکتی ہے چلا سکتی ہے اور کتنا مار سکتی ہے تینوں کی اجازت نہیں دی جائے گی نہ چیخ سکتی ہے نہ چلا سکتی ہے مارنا تو خیر کوئی بھی عورت کیسے مارتی ہے میری تو عقل کام نہیں کرتی کہ عورت بھی مار سکتی ہے مطلب جو عورت مار سکتی ہو شاید میرا نیند لگتا ہے وہ نارمل ہوگی نہیں ایسے ہی لگتا ہے میرے کو مطلب عورت جو مارے وہ شاید میرے کو نہیں لگتا ہے کہ نارمل عورت جو بالکل نارمل ہے اور مطلب میڈیکلی طور پر بھی پوری نارمل ہے وہ شوہر کو مارے گی اب تب <تصفح> یہ میرے لیے ایک بڑی آتی ہیں اس طرح کی خبریں تو خبریں آتی تو پھر زین ادھر جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میڈیکل ایشو ہوگا ایسا تو نہیں کہ اب وہ آدمی ہو سکتا نارمل نہ ہو جس کو عورت مار رہی ہے پاگل تو پاگل کو کیوں کو مارے گا جی اصل کبھی یہ سوچنا عورت حاوی ہو جاتی ہے بہت سارے ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عورت مرد کے حساب سے ہر زاویے سے حاوی ہے اور جی آدمی بالکل اس کے آگے چون چرا بھی نہیں کر سکتا مگر مارے گی تو نہیں نا وہ ہے تو عورت نا لیکن اس طرح کے واقعات تو ہیں آدمی پٹتے ہیں پٹتے ہیں کچھ تو ایک پتے ہیں اب ان کی کیا بات ہے کام نہیں کرتی ابھی کیسے پیٹے گا تو میرے کو تو نہ عورت کا سمجھ آتا ہے نہ مرد کا پھر ایک تھپڑ دیا تھا جوابی کاروائی ہو گئی اس کو کہا جائے گا مطلب مرد کیوں مارے گا عورت کو کیوں مارے گا مطلب عورت کو مارنے کی چیز تھوڑی ہے کیا اس کو مارا جائے گا یار جب مرد عورت کو مار دے یہ پتہ تو چلتا ہے اس کے اوپر تشدد مطلب ایک جو اس کے اوپر تعدیبی انداز اختیار کرنے کی اجازت ہے وہاں پہ ضرب شدید تھوڑی ہے شدید ایک بہت عجیب ایک بہت مائنر سی چیز ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت تو وہ عورت ہے کہ جو شوہر کی ناراضگی سے ہی باز آ جائے گی یعنی اس کو پتہ چل رہا کہ شوہر ناراض ہو گیا تو بس یہ اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے باقی چیخنا چلانا یہ نارمل لوگوں کا ویسے کام ہوتا نہیں ہے میرا تو یہ تو اور دیکھے ناراضگی کا ہونا ہے نا ایک میٹھی ناراضگی محبت بری ناراضگی یہ گھر میں ناراضگیوں کا ہونے کا ہوتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے یا رب محمد یا رب ابراہیم ہے نا وہ اس کا ایک اپنا انداز ٹھیک ہے وہ ایک میٹھی سی بات ہوتی ہے میرے آکا کی زندگی میں سیکھنے کو کیا نہیں ہے متعدد کو اپنے نکاح میں رکھنے کے بعد بھی روایتوں میں آتا ہے کبھی کسی ازود محترمہ کو ام المؤمنین پہ ہاتھ تک نہیں اٹھایا اللہ, اللہ سبحان اللہ اے اے ایسا تو میں تو ستی بات یہ کہ سمجھ نہیں آتا اگر میں یہ نہیں کہتا یہ واقعات نہیں ہے میں نے تو جس انداز پر اس کا جو نفی کی اور سمجھ سکتے ہیں کہ جی وہ جی جی جی جی جی جی جی خود ہی ایک مطلب کہ الزامی عورت کو سمجھانے کی عورت ایک الزامی نتی ہے کہ یہ عورت کا ایک نارمل پوزیشن نہیں ہے کہ مان وہ مان مطلب کہ ایک واقعی ایک شریف اور سلجھی ہوئی اور ایک سلیقہ والی عورت مرد پر شور پہ کیوں چیخے گی کی کیوں چلائے گی وہ مارنا تو کوئی تصور میں نہیں ہے نا کہ مارنے کا تو کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا کہ مطلب کہ مارے گا بس تو کیسے ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو आग... ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اگر ایسا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور شور نیک ہے تو اس کو جنت کی حورے پکارتی ہوں گی کہ عورت اس کو تنگ مت کر یہ ہمارے نکام آنے والا ہے اللہ ہو اسی طرح کی ریوائل بالکل بالکل ابو داؤ شریف میں ہے آگے آخری کال سلسلے میں شامل کرتے جی کلکتہ سے ہوں اللہ مثالی معاشرہ سلسلہ میں نگرانی شورا بہت ہی پیارے پیارے مدنی فول عطا کر رہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں میرے مٹی میٹھے نگرانی شورا اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے بیان کو سن کر ہمارے گھر میں یہ طے پایا کہ اب ہم لوگ آپس میں زندگی میں زیادہ کھیچ کھیچ جھگڑے لڑائی نہیں کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ دعا کرے ہمارا آپس میں نہ اتفاقی نہ چاکی نہ ہو اور روز روز کا کھیچ کھچ جو آپ کے بیان سن کر نیت کیا گیا ان انشاءاللہ ہم لوگ اپنے نیت پر قائم رہے اور آپس سے تناؤ نہ ہو خوشحال شادو آپات والی زندگی گزرے دعا کی درخواست. ماشاءاللہ زندہ باد خوش رہو سلامت رہو خوش رہا کرو کیوں لڑتے ہو نکاح پر نکاح نامے پہ لکھوا کے لائے تھے کہ ہفتے میں دو دفعہ لڑیں گے کیوں لڑتے ہیں آپ دونوں کیا مسئلہ کیا آپ دونوں کو کیوں لڑتے ہیں کبھی سوچا ہے کیا شادی اس لیے کی تھی کہ لڑائی کریں گے نہیں یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو مزاج کے مطابق کیسے ہوگی کہ وہ سترہ اٹھارہ سال کوئی اور زندگی گزار کر آئی ہے یہ شور میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو کیسے ہوگا یہ کسی یہ کسی اور ماحول میں پلا بڑا ہے وقت لگتا ہے وقت لگتا ہے عورت اپنے شوہر کی حکمرانی قبول کر لے اور شوہر اپنے عورت کی عزت کرنے کو قبول کر لے سبحان اللہ یہ دو چیزیں قبول کر لی جائیں کہ چلے گی اس چلے گی شوہر کی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلا رہا ہے چلے گی میرے شوہر کی یہ یہ ادھر بٹھا لیں اور اس کا اظہار کریں جی گھر میں تو آپ ہی کی چلے گی یا آپ بولیں بول دیں آپ چلیں آج بول دیں نہیں بولا تو آج بول دیں گما کر بول دیں آپ کہ دیکھیں گھر میں تو آپ ہی کی چلے گی اور قوبہ امونا صاحب میرے رب نے فرما دیا مرد افسر ہیں عورتوں پر آپ اپنے رب کے حکم پر لبیک کہہ کر کہہ دیں بس جی چلے گی تو آپ کی اور شور صاحب آپ کہہ دیجئے انشاءاللہ شاء آپ کی عزت میرے ذمے ہے واہ. میں انشاءاللہ آپ کو ضلیل نہیں کروں گا آپ کو رسوا نہیں کروں گا آپ کی غلطیوں کو اگنور کروں گا اور آپ بھی کہہ دیجئے انشاءاللہ میں آپ کی غلطیوں سے بھی نظر انداز کروں گی میں لڑوں گی کیوں لڑکر کبھی آپ نے کسی کی اصلاح نہیں کی ہے کو مجھے بتائیں کہ لڑکر بیوی درست ہو گئی یا لڑکر شوہر صحیح ہو گیا ہو لڑکر صحیح نہیں ہوتا اچھا اچھا لگتا ہے کہ آپ دونوں لڑتے ہیں اور چار آدمی آپ کے بیچ میں آئے آپ کی باتیں محلے میں آئیں آپ کی باتیں سوشل میڈیا پر آئیں آپ کی باتیں مطلب کہ خاندانوں میں آ جائیں اور پھر آپ ایک دوسرے کی سفائی پیش کرنے کے لیے مطلب کتنی عجیب ہوگا وہ گھری کہ آپ اپنی بیوی کی برائیاں چار آدمی کے سامنے بیان کریں گے اور کتنی عجیب ہوگی وہ گھری کہ یہ بیوی چار آدمیوں کے سامنے اپنے شور کی برائی بیان کرے گی دونوں سلو کروائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کر لینے کے بعد اب ایک ساتھ رہ رہے ہیں آپ کتنا کتنا عجیب وقت ہوگا وہ آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ جو آپ لڑتے ہیں آپ نے اس کو الٹیمیٹلی اس کا مطلب اس کا نتیجہ آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا ہے آپ کی بےزتی ہے اللہ محفوظ فرمات. آپ کو پتا ہے آپ کی بےزتی ہے خاندان اور گھر کے لوہگے باتیں کرتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نہ کریں آپ کی عزت میں اس وقت ڈائریکٹلی سمپلی شوہر اور بیوی دونوں کو عرض کر رہا ہوں آپ دونوں اپنی اپنی مٹھیاں بند رکھیں اور مہربانی کریں ہمت کریں کوئی بھی پہل کر لے یار اللہ کی رضا کے لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ نائی میں افسر ہوں بولا ابھی اس نے کوئی نہیں ہے مسئلہ آپ پہل کر لیں آپ افسر ہو تو گھر چلانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہاں پر نرم ہونا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے کہاں پر آپ نے ایک اپنی آنرشپ کو لے کر چلنا یہ آپ نے سوچنا ہے کر لیں پلیس کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا آدمی آ جائے جو سلو کروا دے تو تیسرا آدمی مدنی چینل کے ذریعے آپ کے گھر میں ہے جس سے آپ دونوں کی برائی سننے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کیا ڈسپیوٹ ہے میں صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مہد اپنے رب کی رضا کے لیے آگے بڑھ کر آپ ایک دوسرے کو معاف کریں کیا پتا آگے بڑھنے والے کو اللہ بے حساب مففرت کی بھی چار اور دوسرا بولے جب دو بی ایسا مقفرت جو جنت میں جائے تو شور کے لیے ہو تو شور بولے یا اللہ بیوی کو لے کر جاؤں گا بیوی کے لیے بولے تو اللہ وہ بھی میں اپنے شور کو لے کر جاؤں گا ایسے جیو نا کیا بات کہ شور بولے کہ میں مرنے کے بعد تجھے جنت میں اپنی بیوی کی صورت میں پانا چاہتا ہوں اور بیوی بولے کہ میں مرنے کے بعد آپ کو جنت میں اپنے شوہر کی صورت میں پانا چاہتی ہوں ایسے جیے نا اب یہ کیا بولے گا میں تجھے جنت میں بیوی بولا نہیں ادھر بھی کا میں کہ میں جنت جی اس طرح ہوگی ہی نہیں اگر جنت میں ملے گی تو جنت میں کوئی اس طرح تھوڑی ہوتی ہے کوئی یہ مزاق اڑاتے ہیں لوگ جنت پہ غمی نہیں ہے جنت میں دکھی نہیں ہے سبحان اللہ اگر یہ ملے گی تو یہ اگر کیا پتا ہو آپ کو اس کی چار ادائیں خراب لگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کئی ادائیں اچھی لگ رہی ہوں سبحان اللہ کیا پتا آپ اللہ آپ مخلوق بن کر سوچتے ہو تو خالی کے کائنات اے ہیں اے اے یہ آپ کی بیوی ہے وہ اس کی بندی ہے یہ رب کی بندی ہے ہوا ہوا ہوا کچھ نہیں پھر میں سسلا بند کروں تھوڑا لیٹ آیا ہوں میں می ہوں کھچ کچ نہیں کریں گے یہ کھچ کچ نہیں کرے اصل میں جمیل بھائی جو مین ڈسپیوٹ ہے نا وہ زد اور بحث ہے زد اور بحث انا فنا ہو گئی آہا. انشاءاللہ ہاں ان شاء اللہ یہ کیا زید اور ملا بو اور اس میں خاص کر میں اسلامی بہنوں سے ارز کروں گا میری اسلامی بہن ہے ان کا بھائی ہوں میں بس شور کی تعداد کرو جو بات اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گا جو بات میں اپنے مطلب کے گھر کی اسلامی بہنوں کو سمجھاؤں گا وہی بات میں مدنی چینل کے ذریعے اپنی تمام اسلامی بہنوں کو سمجھاؤں گا اللہ. اپنے شوہر کی اطاعت کرو جب تک وہ آپ کو قرآن حدیث و شریعت کے مطابق حکم دیتا ہے آپ بالکل اس کی بات بلا چیوں چرا مانیں اور اگر وہ خلاف سید حکم دیتا ہے تو بات اگرچہ نہ مانیں مگر لڑنے کی وہاں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے محمد محمد نا جی. لڑیں گے جی. وہاں بھی شوہر کے پاس اب بھی اختیار بیوی کی اصلاح کرنے کے لیے کسی حد تک جانے کی بیوی بی کے پاس کیا طریقہ کی تک جائے گی آپ نہ نتھنگ اس کانسپٹ کو سمجھیے اس کو عورتوں کے حقوق کو چلنا عورتوں کے حقوق مارنا یہ الٹی سیدھی بےسو میں بے نہ جائیں واہ. کیا تمہارے حقوق کی بات کر کے کیا کر لیا لوگوں نے تمہارے حقوق کے نام پر تم کو اتنا مطلب کہ بنگیختہ کیا ہے کہ طلاق لے لے کر عورتیں گھروں پر بیٹھ گئی ہیں صرف حقوق کے نام پر آزادی کے نام پر رائٹس کے نامس آف فائیو رائٹس وٹ ڈو یو مین فار رائٹ رائٹ وومین رائٹس کے نام پر دیو... مطلب ڈائیورس لے لی ہیں جب یہ چیزیں نہیں تھی جب واقعی عورتیں برکا پہن کر مرد کے پیچھے چلتی تھی نا ان کے گھر آباد تھے جب یہ بے پردہ آگے چل کر مرد ایک ہاتھ میں بچہ اور ایک ہاتھ میں عورت کا پرس اٹھا کر پیچھے چلنے لگا نا آگے گھر کے خراب ہونے کا معاملہ شروع ہو گئے عورت بے پردہ آگے جا رہی ہے مرد ایک ہاتھ میں پرس اٹھائے دوسرا بچہ اٹھائے فرسٹ بی بی فرسٹ وٹ و کیا مزاق بنایا ہوا ہے اسلام و دین کی اثر روح کو سمجھنے کی کوشش کرے آپ کا گھر بچانے کے لیے میں ارض کر رہا ہوں میری جو بات اسلام اور دین اور شریعت سے ٹکراتی ہے معذ اللہ میں کہتا ہوں معاشرتی اسلامی معاشرتی طور پر بھی اگر وہ ٹکراتی ہے اور مقاصد شریعہ سے بھی اگر ٹکراتی ہے الحمدللہ میری اصلاح کریں مفتیان کرام کے ساتھ ہوتا ہوں الحمدللہ ہمارا پورا دار سنت ہے آپ کی بات ہمیں ان پر پیش کروں گا انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا عمران تمہاری غلطی ہے انشاءاللہ اللہ اسی طرح لائے سلسلے میں رجوع کروں گا مجھے کیا پڑی ہوئی ہے اپنی وہ بات چیت اس کو لینے کی مگر تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گھروں کے لڑائیوں کا پتا چلتا ہے جن کا پتا چلتا ہے تکلیف ہوتی ہے جب پڑھتا ہوں کہ اتنی طلاقیں بڑھ گئی ہیں اتنی عورتیں یہ ہو گئی ہیں یہ گھر چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ماں کے گھر بیٹھی ہوئی ادھر بیٹھی ہو ادھر بیٹھی ہوئی کیوں تما شما عید کے دوسرے دن بھی طلاق کا کیس اللہ اللہ دار الختہ کھلتے ہی دار الختہ کھلتے ہی چھٹیوں کے بعد پانچ مسئلے طلاق کے آئے ہوئے تھے یعنی پانچ فیملی جس میں رمضان سولہ رمضان کو طلاق ہوئی تھی کسی نے عید کے دوسرے دن طلاق ہوئی ہے بڑا عجیب معاملہ ہے اتنی پیاری سوچ اعلیٰ عدت کے میں بیان کروں پھر ختم کرتے ہیں دل نہیں کر رہا یقین مجھے ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا حالانکہ میرا مدنی مشورہ تیار ہے بالکل تیار ہے میرا ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا مجھے اعلیٰ عادت کی بات یاد آ گئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جب آپ مدینے منورہ مجب ہرمین شریفین میں اللہ آپ اللہ گئے اللہ اللہ اللہ <واقع> آپ کی علمیت سے آپ کی معلومات سے, اللہ سے اللہ آپ کے مقام و مرتبے سے فائدہ اٹھانے کے لیے علماء ہرمین آپ کو مشورہ دیتے ہیں حضور ایک شادی یہاں کر لیں اس بانے یہاں بھی آئیں گے آپ گھر ہوگا تو ہے آپ حقوق زین کو آپ بہتر جانتے آئیں گے تو ایک شادی آپ آپ کے ہم یہاں کرا دیتے ہیں تو بڑا خصوصاً جواب دیا کہ اللہ کی بندی کو یہاں ہوں اللہ کے گھر میں کہاں اس کا دل توڑوں یعنی آپ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ آئے تھے اب ایک کو یہاں لایا کہاں دل دکھاؤ تو یہ کتنی خوبصورت بات تھی الادت رحمت اللہ تعالی گی کہ کتنا دل رکھا انہوں نے اپنے بچوں کی امی کا بہت اچھے لگی ان کی یہ بات جیسے عبد المصطفیٰ آزمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت زیور ہے غالباً شاید کتاب جو انہوں نے انتصاب کیا اپنے بچوں کی امی کی طرف علامہ ابد المصطف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شاید جنتی زیور ہے یا کوئی کتاب ہے جو انہوں نے اپنے زوجہ اپنے بچوں کی امید کی طرف انتصاب کیے منسوخ کی, ہے, منصوب کی ہے اور فرمایا کہ اگر یہ میرے امور خانہ داری اور دیگر چیزوں کو نہ سنبھالتی تو میں یہ کتاب نہ لکھ پاتا وہ تعریف کی, کی, محب محب کی محب ہے تعریف کی ہے تمہیں تو کہتا ہوں تعریف کرنا سیکھیں اس کا دل بڑا ہوگا چلے کوئی خوشخبریاں سنائے ہم مدری مشورہ انتظار کر رہا ہوں اسلام انتظار کر رہے ہوں گے خوشکبریاں... اب لڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں جی آپ کا مدری مشورہ بھی ہے اور ایک کال بھی ہے کال ہم لے لیتے ہیں مدری مشورہ بھی ہو جائے گا جی موضوع سیٹ کر ہے لیکن ہے معلوماتی جی ماشاء اللہ الحمد للہ نگرانی شراب کا یہ مثالی معاشرہ بہت ہی دل کی گہرائیوں سے پسند آیا ایک میرے تعلق تجارت سے ہے ایک سوال میرے پاس ایک بزرگ گزشتہ دنوں لے کے آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی میں نے گزشتہ دن اپنا سوئم کر لیا ہے اور باقاعدہ قرآن خانی کرا کے نیاز تقسیم کر دی اور کچھ دنوں کے بعد میں اپنا چالیسواں بھی کر لوں گا مجھے امید نہیں ہے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد میرا چالیسواں کرے گی کم از کم مجھے اس بات میں تسکین حاصل ہو جائے گی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا سو چالیسواں کر لیا کیا ہمارا اسلامی معاشرہ اس قدر ہم پتی کی طرف چلے گئے اس کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائے جزاک اللہ خیر دیکھیں یہ ان کا اپنی ذات کے لیے اس سال ثواب کا تو کوئی سلسلہ بن سکتا ہے مگر نہ یہ ان کا تیجا ہوگا نہ ان کا یہ چالیسواں آئے گا وہ تو ان کے جانے کے بعد ہی ہوگا جب ہوگا ابھی اگر یہ کر بھی لیں گے نام کچھ بھی رکھ دیں کہ سال ثواب ہو سکتا ہے اس کو صدقہ نقلی سبقے کا کام ہو سکتا ہے جو ایک مسئلہ ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا یہی ہے نا موتی صاحب مطلی آ, اس سال ثواب کا اجتماع ہو جائے گا یہ ہو جائے گا باقی آپ کے جانے کے بعد ہی تیجا چالیسواں لیکن میری مد نتیجہ یہ کہ گئی گزری اولاد بھی عموماً والد صاحب کا یا گھر والوں کا تیس اور چالیسواں اور پہلا سال کی تو برسی یہ عموماً منا لیتے ہیں اور اس میں میں ان والدین کو ضرورت کروں گا کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کرے گا تو میں آپ کو یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنے بچے کو ایسے ماحول میں رکھا تھا کہ یہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کچھ کرتا اگر رکھا ہوتا تو یہ صدمہ نہ لے, لے رہے ہوتے رب رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صدمہ چیز کا یا پھر بہت لیٹ خیال آیا اجازت چاہتے ہیں اللہ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے آباد رکھے ہماری آپس کے ناچاکیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور فرمائے اور حتال امکان کوشش کرنی ہے گھر نہ ٹوٹے ٹھیک ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی